سے ابن رضی اللہ تعالی عنہ ہوتا. وہ وہ کتابوں کے حوالے سے سند کے ساتھ پیش کرتا ہوں پھر اس پر محدثانہ پہلے باش کی جائے گی یعنی اصول حدیث کے حوالے سے اور بعد میں اس کی تعویل کی طرف رجوع کیا جائے گا گویا روایات دونوں طرح اس اصل پر باز کی جائے گی اللہ تعالی کی مدد توفیق کے ساتھ کتاب مستدرک علی حین امام حاکم کی کتاب التفیر حدیث نمبر تین ہزار آٹھ سو بائیس اور تین ہزار آٹھ سو دار ابن حزم اور دارالعطمانیہ نشر کا جو چھاپا ہے نا اس کی جلد نمبر دو صفحہ نمبر چھ سو پندرہ پر اور دار الما ریرو کا جو ہے نا مستدرک اس کی جلد نمبر دو اور صفا نمبر چار سو یہ جو چھاپا ہے نا اس کے اندر حدیث کا نمبر نہیں ہے پہلا جو حوالہ دیا اس کا حدیث نمبر موجود تھا اس وجہ سے ان کے بعد یعنی حاکم رحمہ اللہ کے بعد امام بحقین انہی سے اس قول اور اثر کو روایت کیا کتاب الاسماء وستخات جلد نمبر دو اس نسخے کی جس پر اعناد دین احمد حیدر کی تحقیق ہے اور ہل سے و پاکستان سے شائع کیا ہے سمجھنے آ رہی کتاب السمایا کتاب صفحہ نمبر 131 سو اکتیس جلد سوس نمبر 131 باب ما جا سے پہلے چاند سطر ساری باس اور یہ روایت میں جو امام بحقی کی کتاب السما وسیفات اچھا اور جناب جی امام محدث ابن جریر تبری کون? اپنی تفسیر کے اندر و منال میں سلا کے تحت تفصیل میں یہ قول نقل فرما رہے ہیں سمجھ آ رہی تھوڑی سی الفاظ میں کو تبدیلی ہے یہ وہ حضرات ہیں کہ جنہوں نے اس اثر کو نقل مطلب ہے کہ روایت کیا اصناد ان کی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں یہ دو سندوں کے ساتھ مروی ہے روایت کتنے سندوں کے ساتھ ہے دو سندوں دو طریقوں سے ایک روایت جو ہے نا پہلی کتاب اصماء و صفات اور حاکم کی مستدرک سے اس کی شرح پڑھ رہا ہوں اخبرنا احمد بن یاقوب حدثنا عبید بن غنام النخعی امبا علی علی نو حکیم حد ثنا شریقا بن اسب ان اب دوہا ان ابن عباس رضی اللہ تعالی آن. اس روایت اس ہے. تو ہو متن پڑ رہا ہوں اس روایت کا اس سند کا متن متن یہ ہے عباس رضی اللہ تعالیٰ کالا اللہ خالہ کا سب آسما کالا سب ہو اردین سیک اردن نبی کا نبی کم و آدم کا آدم و نوح کا نور و ابراہیم کا ابراہیم و عیشہ کا عیشہ فرمایا سات زمینیں ہیں ہر زمین میں نبی ہے تمہارے نبی جیسا آدم ہے آدم جیسا نو ہے نو جیسا ابراہیم ابراہیم جیسا عیسا عیسا جیسا یہ ایک روایت ہے پہلی دوسری اس کی صنعت پیش کرتا ہوں پھر مطلب بڑھوں گا حدثنا عبد الرحمن بن الحسن القاضي، حدثنا إبراهيم بن الحسين، حدثنا آدم بن نبي إياس، حدثنا شعبا عن عمر بن مرة، عن عبي البحاة، عن ابن عباس، رضي الله ونور. في قوله عز وجل سبع سماوات ومن الأرض مثلهم، قال في كل أرض نحو ابراهيم ابن عباس سے اس آیت کی تفسیر کے اندر ہے فرمایا ہر زمین میں ابراہیم کی طرح ہے کیا سمجھ نہیں آ رہی آپ حضرت جی یہ دو روایتیں ہیں ان کے علاوہ اس موضوع پر تیسری روایت نہیں ہے کائنات میں بات سمجھنا ذرا ان کے علاوہ تیسری روایت یہ دو روایتیں ان دونوں روایتوں میں کون سیدنا ابن عباس کا پیش کیا جا رہا ہے حضرت ابن عباس سے دونوں روایتوں کے اندر جو شخص حضرت ابن عباس سے یہ بات نقل کر رہے ہیں ان کا یہاں پر نام ذکر کیا گیا اب دہا کے ساتھ یعنی جو ان کی کنیت ہے نام ان کا مسلم بن صبح مسلم بن صبح صبح پود کے ساتھ صبح کی تصویر صبح کی صبح <استر> <استر> مسلم بن صبح شکارا بھی ہیں بخاری مسلم کے روحات میں سے ان میں کوئی کلام نہیں ہے کوئی یعنی کیا مطلب ان پر کوئی اطراف نہیں سمجھ نہیں آ رہی اب ابود بہار سے روایت کرنے والے پہلی روایت میں حضرت عطا بن اسب ہیں بن اسب سین کے ساتھ حمزہ کے ساتھ سمجھ آ رہی کہ نہیں حضرت عطا بن اسب سے شریک بن عبداللہ اللہ ہدایت کر رہے ہیں ہم نے پہلے کلام اس پہلی روایت پر کرنا ہے دوسری روایت جو ہے اس میں بھی حضرت ابن عباس کا قول حضرت ابو دہا سے مروی ہے ابو دوہا جو ہے وہ ابو دوہا سے آگے روایت کر رہے ہیں آمر بن مرہ پہلی کے اندر اتاب ابو دوہا سے روایت کرنے والے اتابن صاحب ہیں دوسری میں ابودہا سے آمر بن مرہ ہے سمجھنے آ رہی ہے اب ہم نے پہلی جو ہے نا اس روایت پر کلام کرنا ہے سامنے رکھ کر دیکھیں گے کہ یہ روایت کس حادثہ کیونکہ اصل مسئلہ اسی کا ہے پریشان کن وہی ہے کیونکہ اس میں لفظ آ گئے کہ ہر زمین میں نبی ہے تمہارے نبی کی طرح آدم ہے آدم کی طرح نو ہے نو کی طرح ابراہیم ابراہیم کی طرح عیسیٰ عیشا کی طرح جیسے تو جیل لازم آ رہا ہے کہ ادھر مخلوق ہے اسی طرح آدم ایک اور آدم بھی وہاں پر آئے ہیں ان کی نسل آئے گی سات زمینیں پھر ہمارے نبی جیسا نبی وہ ہمارے نبی خاتم النبی جین وہ بھی خاتم النبی جین پر ہوگا پریشان کن بات اب اسی ہے دوسری جو روایت ہے اس کے اندر کوئی مسئلہ اس میں صرف یہ لفظ ہے فی کل ارد نہ ابراہیم ابراہیم کی طرح یار زمین میں تو جو اس کی تعویل آسان ہے اور وہ کی کی بھی گئی ہے اس کی تعویل مشکل ہے اور اس کو یہ الفاظ ہیں یہ تعویل سے اس کو بعد کر رہا ہے سمجھ نہیں آ رہی ہے. اور تعویل مشکل ہو رہی ہے سمجھ نہیں آ رہی معنی مطلب واضح کرنا مشکل ہو رہا ہے لیکن اب پہلے ہم اسی پر سند کے اعتبار سے کلام کر اپنا سند پر کلام کریں گے اسولے حدیث کے اعتبار سے اس کو امام حاکم نے کہا صحیح ہے حاکم کی تصحیح جو ہے اس کی کوئی محدثین اور نقد حضرات جو ہوتے ہیں نا حدیث کے ان کے نزدیک کوئی طرح خاصی اہمیت نہیں ہوتی وہ خود کہتے ہیں وہ تو سہلائیں سمجھ بات کیا رہی اور جلد باز ہیں یہ ایسی تصحیح کر دیتے ہیں حتیٰ کہ انہوں نے کئی موضوع من گھڑت حدیثوں کو بھی صحیح قرار دے دیا اسی وجہ سے امام زابی کہتے ہیں کہ ان کی مستدرک جو ہے نا اس کو میری تلخیص کے بغیر میری جرا کے بغیر جو انہوں نے تلخیص کیا اس کی اور تلخیسا کے نام سے وہ ساتھ چھپی ہوئی ہے تو وہ کہتے ہیں میری تلخیص اور میری ذرا کے بغیر اس کو نہیں پڑھ سکتے اگر پڑھو کے مطلب ہے کہ وہ بڑا غرق ہو جائے گا سمجھ بات کیا رہی تو بہرال انہوں نے تو اب جناب جی امام راہ موافقت کر رہے ہیں اس کی صحیح کرنے پر امام حاکم متصائل ہو گئے ان کی تصحیح جو ہے وہ بغیر تحقیق کے موت پر نہیں ہے میں بات کیا تحقیق کرنے کے بعد جب فیصلہ کیا جائے گا تو پھر رہے امام ذہابی امام زہابی بھی کو نبی پیغمبر تو نہیں ہے سے خود وادیوں نے امام زہابی کا معارضہ کیا ہے اور ان کے ساتھ انہوں نے, نے البانی نے کئی حد اسی مستدرک حاکم کی تصحیح جو ہے نا اس کے بعد اس کے اندر امام زہابی کی مخالفت کی ہے البانی نے البانی وابیوں کا بہت بڑا مدد شمار ہوتا ہے تو اس نے مخالفت کیا امام زای اس کو صحیح کہتے ہیں وہ کہتے ہیں یا غلطی کر گئے امام زایب کہتے ہیں صحیح ہے وہ کہتے ہیں غلطی کر گئے وہ کروں گا بے مثالیں اس کی موجود ہیں سمجھنے آ رہے اب جب امام زاوی کا یہ حال ہے تو امام زہبی کے اس علم حبیص کے اندر کوئی شک نہیں ہے لے کر انسان ہوتا یہ تو نبی تھوڑے جن کی بات جو ہے نہیں ہمارے سامنے اصول ہیں ہم نے ان اصول یہ وہ بھی انہی محدثین علماء نے ہمیں پیش کی ہیں ہم اصول کی روشنی کے اندر ان کے ان باتوں کو اور ان حکام کو دیکھیں گے وہ کیسے حکم لگا رہے ہیں کیا ٹھیک ہے تو تحقیق کے بعد یہ معلوم ہوتا ہے کہ امام زابی کی یہ وافقت تقلیدی ہے تحقیقی نہیں ہے وہ تقلید انہوں نے کیوں کی ہے تقلید انہوں نے یہ اس وجہ سے کر دی ہے کہ شریک جو ہے وہ بھی بخاری کے میں سے اطاب جو ہے وہ مسلم کے میں سے اس وجہ سے انہوں نے ماسکت کر دی حالانکہ یہ نہیں دیکھا کہ امام بخار رحمہ اللہ ان دو کو قابل احتجاج حجت کے باب میں لائے ہیں یا شہادت اور مطابت میں لائے ہیں یہ بھی بڑا فرق ہے ایک فن حدیث کے اعتبار سے اب ہم اصول حدیث اس کو بھائی دیکھ سامنے رکھ کر اب جب بات کرتے ہیں نا تو سب سے پہلے اسی ضمن میں میں ساتھ یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ اس اس روایت کو صحیح کرنے میں ایڑی چوٹی کا زور لگایا ہے سب سے زیادہ مولانا عبدالحی لکھنوی صاحب نے نجلس کے میں اس میں اب ان سے کافی غلطیاں بھی ہوئی ہیں اس بات کے اندر اللہ بہتر جانے کو وہ اس اپنی خواہش کی اتباع, اتباع اتباع ہوا کی وجہ سے ایسے کر گئے یا ان کو ٹکر لگ گئی غلطی لگی بہرحال میں خواہش کو ترجیح دینے کی بجائے میں دوسری بات کو ترجیح دوں گا ان کے متعلق وہ غلطی ان کو لگ گئی ہے بہرحال میں ان کی کلام پر بھی کلام کروں گا انشاءاللہ شاء اس وقت میں آتا بن اسب جو پر انا علماء جرا اور علمائے اسماء الرجال جو ہیں نا ان کی کتابوں سے میں کلام پیش کروں گا جس سے ثابت ہوگا کہ یہ جو اثر ہے نا تحقیق کے بعد یہ ضعیف ہے یہ صحیح نہیں بن سکتا سمجھ نہیں آ رہی اطابط صاحب کی جب بات آتی ہے سامنے نا ایک طرف تو یہ مسلم بات ہے کہ بخاری کے رواج میں سے اور بخاری امام بخاری رحمہ اللہ کی حیبت وہ سامنے ہے نہیں سمجھ آ رہی ان کی حیبت اور ان کی عظمت اپنی جگہ پر قصول اپنی جگہ پر ان لوگوں نے ہی ہمیں ہیں تو میں قبلہ اس وقت خود پہلے نمبر پر ہاں بن صاحب کے والے سے بات کر رہا ہوں تحذیب الکمال کیا یہ امام زہابی کے شیخ کی ہے امام زہابی کے استاد کی ہے امام جمال الدین یوسف مرزی کی کتاب کون سی یہ حضرت عطابن اسب کے متعلق جو انہوں نے تعریب الکلام کمال کے اندر علماء جر و تعبیل کا کلام نقل کیا ہے نا اتابنا صاحب کے متعلق اتابنا صاحب اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ امام تھے ان کی جلالت شان میں امامت میں کوئی شک نہیں ہے بہت بڑے بزرگ اور لیکن بات یہ ہے کہ بھائی حدیث کی روایت کے اندر کچھ اصول اور قوانین ہیں کچھ شرائط ہیں جن کا لیاز رکھنا ضروری ہوتا ہے وہاں پر صرف امامت نہیں دیکھی جاتی بزرگ نہیں دیکھی جاتی کے اندر یہ ہوتا ہے کہ یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ کیا یہ ذہن اور حافظے کے اعتبار سے یعنی حافظے کے اعتبار سے کمزور تو نہیں تھا کیونکہ بات نقل کرنی ہے نا سنانی ہے سن کر آگے پیش کرنی ہے اگر حافظہ کمزور ہوگا تو الفاظ نکل جائیں گے تبدیلی آ جائے گی عطا بن صاحب کے متعلق جو خلاصہ ہے تمام علماء جر و تحادیل کلام کا خلاصہ یہ ہے کہ آخر میں آ کر کچھ وقت زندگی شریف کا ان کا ایسا آیا ہے کہ آخر میں آ کر یہ بات جو ہے نا جو انہوں نے سنی ہوتی تھی حدیث اس کو خلط ملت کر لیتے تھے اور صحیح طرح بیان نہیں کر سکتے تھے جیسے کہتے ہیں نا مل مل جول بات کو ملا جلا کر بیان کر دیتے تھے جی تو اس سے یہ ہوتا تھا کہ بھئی حدیث کوئی اور ایک اور, اور کو ملا دینا جی یا حدیث کے الفاظ جو ہیں ان کے اندر کوئی جناب جو الفاظ نہیں تھے وہ اپنی مان مانوی لحاظ سے اپنی طرف سے زائد کر دینا بہرحال اس طرح گل جن ایسا کہنے ہیں نا کہ خلط ملت کر کے ملا کے گل کر دے سر دوتے کچھ وقت کچھ وقت ان پر ایسا گزرا کہ اختلاط کرتے تھے اور شدید اختلاط حضرت حتا کہ اتنا ہو گیا تھا ان کو کہ ایک مرتبہ انہوں نے تیس حدیثیں بیان کر دی کہ مجھے فلاں نے روایت کیا ہے یہ تیس حدیثیں اور جو ان پر جڑا کرنے والے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک بھی انہوں نے ان سے نہیں سنی تھی بھی نہیں سنی تھی اب وہ کون ہے میں ان کا حوالہ پیش کرتا ہوں بھارت پڑھتا ہوں ان کی سمجھ نہیں آ رہی بولو یہ دیکھو جی کالا وہیب لما کاتے کہتے ہیں جب حضرت عطا بسرا میں آئے تو آن عبیدہ سلاطین حدیثہ شیئن وہاں وہ سلاۃ شدید اور مایا جب حضرت عطا بسرے میں تشریف لائے تیس حدیث انہوں نے ایک راوی حضرت عبیدہ ان کے متعلق کہا کہ میں نے عبیدہ سے تیس حدیثیں لکھی ہیں بلم یا ایک, ایک حدیث, ایک حدیث تیس کا کر دیا کہ میں نے شہن حالانکہ چیتا کمزور ہو گیا چیتے کی دی کمزوری وجہ جڑا نا سہی گل ذہن میں نہیں دے چ نہیں رسل رکھ سکتے تو آپ نے فرما دیتا جناب میں افلا نے کوئی سنیا جنہوں نے وہ ہم لگ گیا وہ لگ گیا اور کہہ بات کہ تیس ادیس میں نے عبیدہ سے لکھے حضرت عبیدہ سے ایک بھی انہوں نے نہیں لکھی تھی حضرت وحیب سے یہ تہذیب القمال میں امام مرزی جمال مرزی نقل کر رہے ہیں فرماتے باتیں ہیں وہاں اختلاط شدید یہ اختلاط شدید ہے کہ اتنا مل جل گئی تھے اپنے ان کی بہدی سے زحل شریف میں کہ وہ تمیز نہیں کر پائے تھے کہ میں نے کن سے روایت کیا سمجھ نہیں آ رہی اچھا آگے سنیے جناب عباس دوری عباس ادوری تاریخ تعریفہ بن معین کے مسلق بول وہ فرماتے ہیں اپنی اس تاریخ کے اندر حضرت یاہذہ بن ماہین اتا بن صاحب ایک تالا تھا سمن سام عامن ہو قدیمن فا و صحیح و ماسا مامن ہو جریر وبو نئے سمن صحیح سہاٹا حضرت بن ماہین نے فرمایا کہ اتابن صاحب یہ زیر شریف ان کا کمزور ہو گیا تھا جس کی وجہ سے بات ملا جلا کر کر لیتے اور بات جو ہے نا وہ صحیح نہیں کر سکتے تھے اور صحیح یاد نہیں رکھ سکتے تھے اس وجہ سے فرمایا جنہوں نے ان سے روایت کی ان کے ذہنی ذہن کے کمزور ہونے سے پہلے ان کی روایتیں صحیح ہیں جنہوں نے بعد میں روایت کی ان کی روایتیں نہیں تھی. سمجھ نہیں یہ کن کا ہے فیصلہ یہ حجاب کا ہے ابو حاطم رازی امام بخاری کے ہم بس وہ فرماتے ہیں بندے تو سچے تھے لیکن اختلاط سے پہلے اختلاف سے جب خلط ملت کر لیتے تھے باتوں کو ادھر کی ادھر ادھر کی ادھر, ادھر, ادھر, ادھر ملا دیتے تھے تو اس وقت جو ہے نا ان کی حدیث کے اندر بہت گڑبڑ آ گئی ہے اس وجہ سے ان کے بعد کی روایت کی روایتیں جو ہے نا ان کی وہ قابل احتجاج نہیں قابل حجت نہیں ہے اچھا امام نسائی مشہور حدیث کی کتاب کے مصنف آپ فرماتے ہیں حدیث قدیم پرانی جو پہلے ان کی حدیث تھی وہ صحیح تھی بلان نو تخار آباد میں یہ تبدیل ہو گئے سمجھ بات کی رہی پھر چند شخصوں کے نام انہوں نے پیش کیے حضرت بن برزید شعبہ اور سفیان سوری کہ یہ انہوں نے اور ان کے علاوہ ایک دو اور ہیں جنہوں نے اختلاط سے پہلے اور ذہنی کمزوری سے پہلے ان سے روایتیں لی ہیں اچھا امام حمایتی فرماتے ہیں سفیان سوری سے کیا فرماتے ہیں میں نے اسادب سے قدیمن سنا صرف جب ہمارے پاس ہوا ہے ایک مرتبہ تو میں نے سنا کہ یہ حد دماغ کن کو سمے تو وہ ایسی حدیثیں بیان کر, را, کر رہے تھے جو پہلے میں ان سے سن چکا تھا تو فخارا تف ہے اس کے اندر گڑبڑ کر دی انہوں نے ان سے گڑبڑ ہو گئی فخ تھکا تو میں ان سے بچ گیا اور لہٰذا ہو گیا پھر میں نے ان سے حدیث لی میں نے کہا اب کام خراب ہے اب حضرت کلیم شریف جو ہے نا وہ قائم نہیں رہتا اور باتیں جو ہیں وہ خلط ملت کر لیتے ہیں اس وجہ سے میں نے پھر سفیان شوری فرماتے ہیں میں نے ان سے روایت کرنا چھوڑ دیا سمجھ بات کیا آ رہی بشار آج کا دتور ہے وہ نیچے کچھ باس لکھ رہے حوالے. حوالے دے کر علماء جر و تعداد کے حوالے دے کر وہ لکھ رہے ہیں دوری کہتے ہیں ابن مائن سے حدیث ہے سے اطابل صاحب کی روایت قابل حجت نہیں ہے سمجھ نہیں آ رہی ہے. ابن خلیا نے کہا یہ میرے نزدیک لیس سے بھی زیادہ ضعیف ہے لیس ضعیف ہے میں عطا سے میں عطا سے صرف ایک تختی لکھی تھی اور دو جانبوں میں سے ایک میں نے مٹا دیج نہیں آ رہی اچھا پھر آگے علی بن مدیمی کے حوالے سے علی بن مدینی وہ ہیں کہ جو امام بخار ارماء اللہ کے استاد ہیں امام بخاری کے استاد ہیں تو ان کے حوالے سے لکھا ہے سابقات ابن سعد کے اندر یہ ہے سابقات و ابن سعد کے اندر علی بن بدینی نے فرمایا کہ یہ جناب خالت مل تو کر لیتے بات تو اختلاف ہو گیا تھا ابن سعد نے کہا آخر میں ان کا حافظ تبدیل ہو گیا تھا جی اور پھر امام بخاری نے اچھا امام بخاری نے خود حض دفا کتاب الدحفا صغیر امام بخاری کیا ہے میرے پاس پڑھی ہے کتاب الدعافا اِس صغیر اس کے اندر ان کو ذکر کیا ہے یعنی امام بخاری نے ان کو ضعیفوں میں رکھا ہے کبھی کبھی میں نہیں رکھا یہ تو بہت بڑا والا ہے بخاری کا اچھا سمجھ نہیں آ رہی بھائی اچھا امام ترنزی کا نام سنا ہے نہیں امام ترنزی فرماتے ہیں سائب فی امری قد سائب یہ صحیح ترمزی میں انہوں نے کہا ہے یہ جو تربی عریش کا اسلام نہیں ہے اس کے اندر فرمایا کہ ان کا دین بند جو ہے وہ کمزور ہو گیا حافظہ کمزور ہو گیا اچھا پھر آگے جناب جی دارا کتری فرماتے ہیں ایل کے اندر کتاب اور ایلال امام اور اس کے اندر یہ ہے کہ ایک اخترا دفی آخر امرہی لہذا قبائی دارا کتری فرماتے ہیں لا اللہ حدیث سے مارا قابل جو پہلے لوگوں نے ان کے ذہن شریف کمزور ہونے سے پہلے جنہوں نے روایتیں کی ہیں ان کی قبول ہیں دوسروں کی نہیں ہے سمجھ نہیں آ رہی اچھا او ہو ہو ایک اور مزے کی بات سنو بھائی شیعہ ہوا ہے شیعہ خوئی خوئی خوئی شیعہ ہوا ہے موجم الخ کتاب ہے جلد نمبر گیارہ سفر نمبر ایک سو چھپن بشار آواد اس کے حوالے سے لکھا ہے یہ لکھ رہا ہے کہ یہ واقعی بدل چکے تھے اور ان کی تبدیلی کی وجہ سے روایتیں غلط مل سے روایت تو ہوتی رہی ہے جس کی وجہ سے شیوں نے تقیے کے جواز کے اندر موجب الخوئی کے اندر شیے نے عطا شاید صاحب سے روایت نقل کی ہے اور اس نے کہاں ثابت ہوتا ہے یہ شیعہ ہے حالانکہ وہ سنی امام سے لیکن مہد وہ ذہنی کمزوری کی وجہ سے ان سے ایسی روایتیں وہ روایت ہو گئی جس کی وجہ سے شیعہ کو موقع مل گیا معلوم ہوا ان تمام اقوال اور ان تمام احکام سے اور بزرگوں کے کلام سے کہ اتابن اصاہب جو ہیں وہ کیا ہو چکے تھے تبدیل ہو چکے تھے یعنی ان کا ذہن شریف تبدیل ہو چکا تھا اور سوہیب اس کا شکار ہو چکے تھے اور یہ خود راوی کو کمزور بنا دیتا ہے یہ چیز تھی کو کمزور بنا دیتی ہے بھائی اس کی حدیث پر قابل حجت نہیں رہتی جس طرح کہ آپ کو میں بتا چکا ہوں سمجھ نہیں آ رہی اچھا اب جب عطا اتاب صاحب کا یہ حال ہے تو ان کے الفاظ کیسے حجت ہو سکتے ہیں بھائی اچھا اب استاب صاحب کے حوالے سے ایک اور بات کرتا ہوں کروں دوسری روایت جو ہے نا اس کے اندر آپ نے سنا ہے آمر بن مرہ کا نام کیا کہ اتابن کہنے والوں نے یہ کہا کہ مطابت ہے یہ غلطی ہے ان کی یہ مطابت رہی یہ جالت جن نے مطابق کا فیصلہ کیا ہے اس کو مطابق نہیں کرتے کہتے احتراب ہے کیا صاحب جو ہے وہ اتنے الفاظ بڑھا رہے ہیں کم آدم کا آدم نوح کا نو ابراہیم کا ابراہیم عیشا کا عیشا سمجھ نہیں آ رہی اور ادھر صرف اتنا کل نہ ابراہیم اس کو مطابق اس کو شہادت بھی نکاح سکتے یہ استراب شدید ہے وہ کچھ کہہ رہے ہیں یہ کچھ کہہ رہے ہیں اگر کوئی بےلم آدمی اس کو مطابق شاید شمار کر تو کر سکتا ہے صاحب فن بندہ جو ہے وہ اس کو استراب شمار کرے گا اس وجہ سے کہ اس کا معنی زمین اس کا معنی اتنا بہت چلا جاتا ہے اور اتنا دور کر اتنا غلط بن جاتا ہے کہ اس کی تعویل کرنا مشکل ہو رہا ہے اس کا صحیح معنی نہیں بیان کرنا مشکل ہو رہا ہے دوسری کا نہیں ہوتا دوسری کا وجہ سے نہیں ہوتا کہ ہر زمین میں ابراہیم کی طرح ہے جو تو حدیث پاک میں آ گیا جو مشہور حدیث ہے اگر جسم کے اخبار سے ضعیف ہے تو علما امتی کام بیا بنی اسرائیل میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہے اب نبیوں کی طرح کا کیا مطلب ہے وہ نبی ہیں نبیوں کی طرح کا یہ مطلب ہے کہ وہ جس طرح کی ہادی ہیں ہم بیار ہے ہدایت کرتے ہیں لوگوں کو تبلیغ کرتے ہیں خدا رسول کا دین بتاتے ہیں جو اب میرے امت کے علماء ہوں گے وہ نبیوں کی وراثت میں نبیوں کی تبلیغ دین کو آگے بل پھیلائیں گے چلائیں گے سمجھ نہیں آ رہی بعض حضرات اولیاء امتی ہی کہتے ہیں بعض علماء امتی ہی کہتے ہیں ویسے سند کے روایت کے اندر علماء کے الفاظ ہیں اولیاء کے نہیں سمجھ نہیں آ رہی اب حضرت جی وہ جو عامر بن مرہ ہیں وہ آتا بنا صاحب کی نسبت مضبوط تکڑے اور ہمیشہ آخر تک وہ ذہنی اعتمار سے کبھی رہے حافظے کے اعتمار سے کبھی رہے ادھر کوئی خلل نہیں آیا جو ادھر آیا ہے حت کے انہیں عامر بن مرہ کے متعلق عبد الرحمن بن مہدی امام ہیں جر و کے ان کے حوالے سے یہ لکھا ہوا ہے توجہ ہے نا ان کے حوالے سے یہ لکھا ہے بھائی عبد الرحمان بن مہدی کے حوالے سے آمر بن مرہ کے حالات میں تہذیب الکمال کے اندر کیا لکھا ہوا ہے آپ نے فرمایا اربات القوف اللہ حدیفی مین ہوں آمر بن مرہ آپ فرماتے ہیں چار شخص کوفے میں ایسے ہیں کہ جن کی حدیث میں اختلاف نہ کیا جائے گا سامان تالافہ کیا مطلب کہ جس طرح وہ حدیث روایت کرے کوئی کسی مائی کے لال کو یہ جرت نہیں ہے کہ ان کی حدیث کے خلاف کوئی لفظ بڑھا چڑھا کر کوئی حدیث بیان کرے اور پھر وہ ٹھیک ہونا فرمایا فامان تالافہ یوکتے ہو فرمایا جو ان چار شخص ہیں کوفے میں ان کی حدیث کے ساتھ اختلاف نہیں کرنا چاہیے جو کرے گا اسی کی غلطی خطا ہوگی آمر بن مرا الفاظ میں غلطی نہیں کرے گا اور تین اور شمار کیجیے امربن مرغا کے ساتھ اب حضرت جی یہ میدان یہ گھوڑا یہ گھوڑے کا میدان عبد الحائی لکھنوی صاحب ہوتے تو میں ان کی بارگاہ میں اب من گزارش کرتا کہ حضرت اللہ اس کو پڑھیے جی کیا لکھا ہوا ہے یہ اس بچے سے بھی ذرا سن لیجیے یہ بچہ کیا کہتا ہے ٹھیک ہے آپ بڑے ہیں لیکن دیکھو تو صحیح ادھر کیا ہے علم ہوتا -e. ہے رسول رسول ہوتے ہیں اللہ اللہم درست بات کا الہام وہ کرتا ہے جس پر چاہتا ہے کر دے یہ پہلے میں تحقیق پر مبتل نہیں ہوا مراتب سید مراتم علی شاہ صاحب مدد لوگ کے پاس بیٹھا ہوا تھا انہوں نے یہ مسئلہ چھیڑا میں نے کہا نکالو کتابیں لکھا کتابیں نکال لیجیے جب بات آئی میں نے کہا وہ شاہ صاحب کے خلاف بات بن گئی ہے اس میں یہ ہے کہ امر بن مرہ کے ساتھ جو روایت میں اختلاف کرے گا جو الفاظ امر بن مرہ کے نہیں ہوں گے وہ روایت کرے گا اور حدیث ایک ہے وہ الفاظ آ رہے ہیں ان کے الفاظ آ رہے ہیں تو سمجھ لینا خطا اس کی ہوگی امر بن مرہ کی نہیں ہوگی عبدالرحمن عبد الرحمان دن مادی پرماڑ جس سے صاف پتہ چلتا ہے امر بن مرہ کے الفاظ صرف اتنا ہیں فی کل اردن نبو ابراہیم تاویل آسان ترین مانا بیان کرنا میں ابھی آپ کو مطلب اپنی طرف سے بتا بھی چکا ہوں پھر ان کا بھی سناؤں گا اور انہوں نے کیا مانا بیان کیا سمجھ نہیں کر رہا ہے تو حضرت بات یہ ہے کہ اتاب بن صاحب الفاظ بڑھا رہے آمر بن مرہ وہ الفاظ دو نقل کر رہے ہیں انہوں نے پوری سطر بنا دی سمنی بات کیا رہی ایک آتا ارے امر بن مرہ تو وہ ہے کہ سکا سے سیکا مضبوط سے مضبوط رانی جس کا ذہن اور حافظہ کمال کا امر بن مرہ کی مخالفت کرے اور ان کے ساتھ تین اور کی مخالفت کرے تو خطا ان کی ہوگی ارے پھر ہو بھی اطابن صاحب جیسا جس کو اختلاط شدید لگا ہوا ہے ہاں جی یہ علماء کی تصریحات آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں ارے بھائی اس بات کے ہوتے ہوئے اب کیسے ممکن ہے کہ بن صاحب کی روایت صحیح ہو جائے وہ لازمن بات ہے کہ خطا انہیں کیا ہے انہوں نے الفاظ بڑھا دیے وہ الفاظ حدیث ابن عباس کے نہیں ہے جو بن صاحب روایت کر رہے ہیں لہذا امام زہابی کا موافقت کرنا اس اس کے اندر اس کی تشہیر کے اندر حاکم کے ساتھ یہ امام زہابی کی بہت بڑی خطا ہے کیا ہے یہ بہت بڑی خطا ہے حضرت جی یہ الفاظ خطا ہے یہ الفاظ ان کو بچا. ان کے اس کے ساتھ اب پیچھے چلے ذرا صاحب سے کون ریوایت کر رہا ہے وہ شریک من عبداللہ ہے. شریک کون ہے شریک بولو بولو شریک اب شریق من عبداللہ کی طرف آتے ہیں بن صاحب کا حال تو دیکھ لیا آپ نے اب شریف بن عبداللہ کی طرف آتے میں اس وجہ سے کھپ رہا ہوں اس وجہ سے میں جناب مجھے وقت نکال کر اور آپ کے سامنے دماغ سوزی کر رہا ہوں اس وجہ سے کر رہا ہوں کہ یہ مسئلہ عقیدے کا ہے اتقاد کا مسئلہ ہے ارے بھائی اگر ہم سمجھنے لگ جائیں یا یہ نوز بلّہ جس طرح دیوبندی لائنوں نے کہا کہ سات زمینیں اور سات پھر ان کے نبی بیٹھے ہوئے ہیں سات زمینوں میں حضرت حضور سید عالم ادھر بیٹھا ہوا ہے ایک, ایک, ایک یہ ہے ہمارا ایک ادھر بیٹھا ہوا ہے ایک اس کے نیچے بیٹھا وہ بیڑا کر کو جائے گا سارا اسلام کا بھی حضرت کوئی آدمی ادھر سے ادھر سے نکل کر آ جائے وہ کہا جی میں جی تیسری زمین سے آ رہا ہوں چوتھی پانچویں سے آ رہا ہوں میں خاتم النبی نو وہاں کا مجھے مانی منہ دیکھتے رہ جائیں گے اسی وجہ سے ہمارا قلندر لاہور اقبال کہتا ہے ڈبو کہ کہ چکی کتنے کسی خبر کے سفی نے ڈبو چکی کتنے صفیح صوفی و شاعر کی ناخوش اندیش تو کہتا ہے پتہ نہیں کہ یہ مفتی فقیر صوفی جی محدث ان کی بری سوچ بعض اوقات بری سوچ کتنے لوگوں کا پیڑا غرق کر چکی ہوتی ہے کر چکی ہے کسی کو کیا خبر یہ عبد الحی میں سے ایسے مسئلے پر کلام کی کے نہ کرتے ارے بھائی عربی آ جانا اور بات ہے فن منطق کا امام بن جانا اور بات ہے ارے بھائی یہ فصول حدیث کا امام بن جانا اور بات ہے حدیث کا امام بن جانا اور بات ہے لیکن اہل سلت کا امام بننا اعلی <سؤال> سنت کا وہی امام ہوتا ہے جن کے بیان کردہ عقائد جو ہوتے ہیں ان پر آنکھیں بند کر کے اعتماد کر لیا جائے وہ <سؤال> اعلی سنت کے امام عبد الحیلی لکھنوی صاحب کو یہ مرتبہ مقام حاصل نہیں تھا کہ وہ عال سنت کے امام بنتا اگر اعلی سنت کے امام, امام ہوتے تو اتنا بڑی خچ نہ مارتے جتنا وہ کھچ مار گئے پنجابی میں میں کہوں گا صحیح کر کے اور دلو, آ, پھر, آ, قرآن کی آیت جو ہے اس کے اندر تابیلیں شروع کر دی وغیرہ وغیرہ عجیب آگے چل کر اس پر مزید باس کروں گا اس وقت جو سر دست بات ہو رہی ہے نا وہ شریف مین عبد اللہ کیا جی جی شریک مین عبداللہ کے متعلق کلام دیکھتے ہیں جی محدث ابن کثیر کون تفسیر ابن کثیر میں جس میں شبحان بھی اثرات لا کے تحت اس کے تحت انہوں نے معراج اور اسراء کے متعلق روایتیں جتنی ہیں صحیح حسن ضعیف تینوں درجے کی اکٹھے کی ہیں اکٹھے کر کے ان پر حکم بھی لگایا ہے کیا ہے کس درجے کی ہے شریف میں عبداللہ بخاری شریف کے روایت میں سے اس میں کوئی شک نہیں ہے مسلم کے رواد میں سے بھی ہے لیکن کے بخاری نے مطابقات تن نقل کیا ان سے ہاں اصول میں نہیں لائے کسی اور کی روایت نکل کر کے پھر ان کی لاتے ہیں سمجھ نہیں آ رہی ان پر اعتماد نہیں کرتے ماں بخاری اب حدیث مراج ہے نا اس کے اندر شریک بن عبداللہ جو ہیں ان کا بھی وہی حال ہے کہ یہ بھی خلط مل ہو گا. کر لیتے سوال ہے میں سناتا ہوں آپ حدی سے معراج جو ہے نا اس کے اندر کچھ الفاظ انہوں نے روایت کیے ہیں کسی اور نے روایت نہیں کیے وہ الفاظ ہی نہیں کیے ہیں صرف مثلاً ایک لفظ یہ ہے کہ سارا معراج بیان کرنے کے بعد آخر میں حضرت شریک یہ کہتے ہیں وقت وہ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے تو آپ مت کے میں تھے یہاں سے بد مضبوط کا موقع مل گیا ارے بھائی بخاری شریف کے اندر بستا ہے تازہ کا لفظ بیدار ہوئے اس کا مطلب ہے یہ سارا خواب میں تو خواب میں ہوا ہے حالانکہ عقیدہ کے خلاف دکھلا عقیدہ سولت یہ ہے کہ سارا بیداری میں ہوا ہے. ارے بھائی امام بخاری کے سب سے بڑے وکیل صحیح بخاری کی سب سے بڑی وکالت کرنے والے حافظ حافظ الشان وہ کتنے گئی تو کتاب گر چکی ہے حافظ الشان امام ابن ہیں کلانی ہے فتح الباری کا مقدمہ حدیث ساری کے نام سے جو انہوں نے پوری جلد ہے یہ مقدمہ ہے امام امام کی شرح کی آپ کی شرح کا مقدمہ ہے یہ ایک پوری جلد بنا دی انہوں نے اس کے اندر امام بخاری کے جو راوی حضرات ہیں جن جن پر اعتراضات کیے گئے یہ نہ سمجھنا کہ امام بخاری کس تمام روایتیں ایسی ہیں ان پر کسی کا اعتراض نہیں ہے امام دارا پتنی نے والے الزامات لکھے ہیں حتبوں والے الزامات انہوں نے ثابت کیا کرنے کی کوشش کیا کہ جناب یہ دیکھیں یہاں یہاں یہاں امام بخاری سے خطا ہوگی آخر انسان ہاں پھر صاحب رحمہ اللہ جو ہے نا حافظ ابر اجرت کلانی جو وکیل ہے بخاری کے یعنی پورا دفاع کرتے ہیں امام بخاری کا کیری چوٹی کا زور لگاتے ہیں ہر اعتراض کو کلا کمہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ شریک من عبداللہ پر اعتراض کیا گیا کہ اس کا حال کیا ہے تو یہ کہہ رہے ہیں ابن معیم السائی نے کہا اس میں کوئی حرض نہیں نسائی اور ابن جارود نے کہا لہ سا بالقبی شریک میں کبھی نہیں ہے پورا مضبوط راوی نہیں ہے یہ سعید قطان لا امام سعید القطان آپ بہت بڑے امام جرا صاحل کے ہوئے ہیں آپ شریک میں عبداللہ سے روایت نہیں کرتے تھے فرماتے تھے جی میں اس قابل سمجھتے ہی نہیں ذرا بات سمجھنا بھائی اصول کے اجتباق کر رہے ہیں با بھی تو کہتے ہیں تکلیف مت کرو ہم کہتے ہیں آ جا پھر اب ادھر تکلیف کیوں کرتے ہو نہیں ایمام بخاری بس اس کو لے رہے ہیں کیوں یہ باقی کیا ہے نات میں امام بخاری ہوں باقی گوڑی نہیں ہے امام بخاری کے ساتھ جو تھے مشاک جو تھے وہ بھی تو ہوئے ہیں کہ نہیں ہوئے اگر امام بخاری نے کسی سے پڑھا ہے تو خدا سے پڑھ کر آئے ارے بولو بھائی تو جلد سے پڑھا ہے کیا ان کو پاسے کر دیں یہ لیجیے جی امام ابن حجر آ کر میں فرماتے ہیں کل تو خجہ جماعت عن روایت لدیف اسرائے مواد انس لائے مواز مواز آ شعر فرماتے ہیں ٹھیک ہے ایک جماعت نے ان سے روایت کی ہے لیکن حدیث حضرت انس سے جو انہوں نے روایت کی ہے میراج کی حدیث اس کے اندر کئی مقامات پر ان کی ایسی باتیں ہیں جو صرف ان کی ہیں اور غلط ہیں صحیح نہیں بنتی انہیں ہی کی ہیں جن, جن کی وجہ سے ان کو شاز کہہ رہے ہیں ان کو اس کے اندر انہوں نے مخالفت کی ہے اپنے سے مضبوط رابیوں کی تو مواد وہ شاز روایت بن گئی کون سی بن گئی شاز روایات بن گئی اس کا پتہ چلا کہ شاز بھی بخاری میں ہے ہاں اگر مطابقات میں ہے اصول میں نہیں ہے لیکن شاز بھی یہ تو امام ابن اجرس کلانی وکیل بخاری کا یہ فیصلہ ہے توجہ نہیں کی بھائی اب بتاؤ یار انصاف کیجئے اگر میں زیادتی کر رہا ہوں تو میری کرو اگر ان سے ہوئی ہے عبدالئی لکنوی سے اور جنہوں نے اس کو صحیح قرار دیا ہے تو کہیے کہ ان سے واقعی زیادتی ہو گئی غلطی خطا ہو گئی ہے شریک بن عبداللہ جن کا حال ہے آپ کے سامنے اچھا ہاں وہ یہ تو حافظ کرانی کا حوالہ پیش کیا نا وہ رہتے ہیں محدود ابن کثیر کہاں ہے ابن کثیر کہاں ہے یہ یہ کیا کہہ رہا ہے سمجھو برا یہ کیا کہتے ہیں جی وہ عدی اسرا نقل کر کے نا یہ آپ کہتے ہیں فائنا شری ہاں امام مسلم توجہ ہے امام مسلم حضرت ہارون بن سعید سے وہ ابن واحب سے وہ سلیمان سے سلیمان فرماتے ہیں زیادہ و نقاصہ قدم و اخارا روایت میں کچھ زیادتی کی کچھ کمی کر لی کچھ آگے کر دیا کچھ پیچھے کر دیا تقدیم و تاخیر کر دی کہتے ہیں وہ کال مسلم رحمہ اللہ تو فہم وہ امام مسلم کہہ رہے ہیں شریق بن عبد اللہ میں ففی حاد الحدیث امام مسلم کہہ رہے ہیں کون کہہ رہے ہیں امام مسلم کہہ رہے ہیں شریک بن عبد اللہ بے نبی نمیر از تارا بفی حال الحدیث اس حدیث میں ملک اضطراب کیا انہوں نے کیا مطلب یہ شاک شبہ کا شکار رہے جس کی وجہ سے الفاظ تبدیل کر دیے ان کا ہوا بگڑ گیا تھا بولو بولو یا ضبط نہیں کر سکے الفاظ کا کیا نہیں کر سکے یہ کہ ان کا فیصلہ ہے یہ حافظ ابن کثیر نقل کر رہے ہیں توجہ کی امام مسلم رحمہ اللہ کا قول اب بولیے اچھا تحزیب الکمال کو بھی اٹھا لیتے ہیں انہوں نے بھی کافی کچھ لکھا ہے اس کو تحریب الکمال توجہ ہے نا سونا یہ دیکھو جی تحریب الکمال امام مرزی کیا ہیں حضرت ہے یا پاس تو کچھ لمبل یحییٰ بے یا کچھ بھی نہیں اچھا جریر کہتے ہیں کہ یحییٰ بن مہین کو کہا گیا پوچھا گرو نے کہا شریق سیکھا تو ہے لیکن لا یوتھ تھے پختہ نہیں ہوتے بات کو پختگی سے محفوظ نہیں کر سکتے غلط اور غلطی کر جاتے ہیں سمجھ نہیں آ کیا کر جاتے ہیں اچھا حضرت فرماتے ہیں شریک سدوک ہے سیکا ہے لیکن اللہ خالا کا غیر احبوئی لائنہ ملو کہ جب یہ خلاف کرے کسی اور راوی سے تو پھر وہ دوسرا راوی ہمیں پسند ہوتا ہے یہ نہیں ہوتا اس کا مطلب ہے یہ پر کر جاتے ہیں یعنی حافظے کی وجہ سے بولو حافظے کی کمزوری کی وجہ سے اچھا عبد الجبار بن محمد خطابی بھی کہتے ہیں میں نے یاحیہ بن سعید کو فرمایا کہا کہ لوگ گمان کرتے ہیں شریک آخر میں خل... آخر میں انما خالا تا بے آخر, آخر میں آخر کیا ہو گئے خلط ولط کرنے والے کالا مخلث وہ ہمیشہ ایسے رہا ہے ہمیشہ ایسے ہی رہا ہے اور یہی وجہ سمجھو یاقوب یاقوب بن شاہبہ فرماتے ہیں شریک سچا ہے سیکا ہے لیکن سیول سیول جدا اچھا ابراہیم بن یعقوب جوس جانی فرماتے ہیں شریک طالب الحدیث مائل اچھا اور جناب جی آہ یہ کہہ رہے ہیں کثیر الخطا تھے شاید واہم تھے غلطی کرتے تھے اور پھر آگے فرماتے ہیں وقد کان لہو اغالی امام ابو حاتم راضی فرماتے ہیں شا زہو کیا نا جی ہے نا یہی ہے سمجھ نہیں آ رہی ابو ہاتھ کیا کہتے ہیں بولیے اچھا فرماتا ہے میں سال تو شریق حدیثیم میں نے کدی حدیث کے بارے میں ان سے پوچھا تو وہ صحیح بیاں نہ کر سکتی اچھا بہرحال یہ مختلف جو ہے نا امام ترمی فرماتا شریف کثیر اور غلط ہے یہ الفال امام ترمی کیا کر رہے ہیں؟ بہت ہیں کرتے ہیں اچھا اور جوہری فرماتے ہیں امام شریف نے چار سو حدیثوں میں غلطی کی ہے میں چار سو حدیثوں میں غلطی کی ہے یہ بشار بشار آباد کا حوالہ لکھ کے پڑھ رہا ہوں آپ بولیے لیکن اتنا بات ہے اچھا دارا کتنی کہتے ہیں کبھی نہیں تھے پورے اچھا صدوق ابن حجر تقریب میں کہتے ہیں تقریب الطاظ میں امام ابن حجر اسکرانی کہتے ہیں صدوق یقت و قطیرن سچے تو ہیں لیکن بہت خطا کر جاتے ہیں بہت زیادہ خطا کر جاتے ہیں اسی وجہ سے شہدہ بح الباری امام بخاری نے شہد میں ان کو رکھا ہے حجت ان سے دلیل تبری اور امام مسلم نے بھی مطابات کے اندر ان سے روایت کی ہے سمجھ نہیں آ رہی آج بتائیے حضرت جی انصاف کیجئے جن کا جن دو راویوں کا حال اتنا خراب ہو چکا وہ دونوں اکٹھے آ گئے ایک ہی روایت کے اندر تو کیوں صحیح ہو رہی بھائی چلو ان کی کو مطابات کرتے اس طرح یہ روایت کر رہے ہیں اسی طرح کوئی اور عمر بن مرہ ان کی خلاف ورزی کر رہے ہیں الٹا یہ کچھ الفاظ نقل کر رہے ہیں وہ کچھ کر رہے ہیں سمجھ نہیں آ رہی اچھا یہ بتاؤ جب کچھ گواہی دینے لگتا ہے تو چار آدمی گواہی دینے لگتے ہیں ایک کو الادا کر کے لے جائیں ان سے الفاظ پوچھیں بولے آپ تبدیل کرے دوسرے سے لے جائیں دوسرے وہ اور بدل دے تیسرے کو لے جائیں وہ اور کا ہے ثابت ہو جاتا ہے یہ سارے غلط ہی ہوتا کسی کو اس طرح کہتے ہیں معلوم ہوا کہ یہ جو روایت ہے نا پہلی جس کے اندر یہ الفاظ ہیں جو ہمیں کھا رہے ہیں پریشان کر رہے ہیں یہ روایت صحیح سند سے ثابت ہی سمجھ نہیں آ رہی اچھا اب اس کے بعد حضرت یہ ہے کہ جو ان کی کوشش ہے نا اس کو صحیح کرنے کی وہ ناکام ثابت ہو گئی جن کی عبد ال صاحب کی سمجھ نہیں اللہ تعالی ان کی مغفرت فرمائے بار کی تو اب رہ گئی دوسری روایت کیا دوسری روایت رہ گئی یہ پہلی روایت کے حوالے سے میں کلام تمام کر چکا ہوں اس کو صحیح کرنا جو ہے یہ محض تقلید کی وجہ سے ہے بلا تحقیق ہے تحقیق کے ساتھ یہ صحیح ثابت نہیں ہوتی ہما کے کلام کو کدھر پھینکے اب یہ مسئلہ حضرت جی یہاں پر آپ غور کرنے کی بات یہ مسئلہ اگر ہوتا کوئی کسی کی فضیلت کا مسئلہ ہوتا عقیدے سے تعلق نہ رکھتا ایمان سے تعلق نہ رکھتا کسی کی فضیلت کی بات ہوتی یا یہ کوئی نماز کا مسئلہ ہوتا ہے یار اس میں یہ تسبیح اس طرح پڑھ لو فلان کر لو بڑا اہم تو ہم اتنا پریشان نہ ہوتے اور اتنا تردید کرنے کی ضرورت بھی محسوس نہ کرتے سمجھ لگی اگر بات تو بھائی عقیدے اور ایمان کی ہے میں پہلے آپ کو اصول بتا چکا ہوں کہ جب کسی کی بات بلکہ حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو ایک دو روایتوں نے نقل کردہ راویوں نے روایت کی ہو وہ اصول شریعت کے خلاف آ جائے تو اس کو دیکھیں گے کہ اس کا معنی کوئی بنتا ہے صحیح اگر بنتا ہے تو ٹھیک اس کے اندر کریں گے نہیں بنتا ہم اس راوی کی غلطی قرار دیں گے اور اس کو ہم اصول شریعت کے بدلنے کے اندر دخل اندازی نہیں دے دیں گے شریعت مرحب تو نہیں بدل سکتے اب رسول اکرم صلی اللہ تعالی واری کے رسول ہونا یہ ہمارا یقین ایمان مان ہے آخری نبی ہے نہ آپ کے دور میں نہ آپ کے بعد کوئی نبی نبوت نہیں لے کر آ نہیں آ سکتا جو جمان ہے وہ چٹا کا فروغ بولو بولو ایک اعتقاد کی بات سکی ہے کہ نہیں اسی طرح تو بھائی ادھر تو صحیح روایت حدیث صحیح ہوتی تو پھر اس کو ہم قبول نہ کرتے اور اس کے اندر کوئی تعویل کرتے ایک تو یہ حدیث نہیں حضرت ابن عباس کا قول ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ صحیح ثابت ہی نہیں ہے ان سے جو صحیح ثابت نہیں ہے ہم کیوں مصیبت کریں بھائی اور مصیبت کر کے اس کو صحیح کر کے نوز باللہ نوزال قرآن کو بدلے ہم قرآن کہتے ہیں نبی آخری نبی ہے ہم کہیں نہیں جی نیچے کوئی اور باتا ہوا اس کے نیچے کوئی باتا ہوا اس کے نیچے کوئی اور باتا ہوا ہے یہ ظلم ہم کیسے کر سکتے ہیں سمجھ نہیں آ رہی ہے اللہ یہ تو اس وقت کلام ہے کہ جب اس کو یہ اس وقت کلام ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ یہ جو روایت ہے یہ صحیح نہیں اور اسی کے ساتھ میں اس کے صحیح ہونے میں شب کا حوالہ حافظ ابن کثیر کا دیتا ہوں بولیے کس کا حافظ ابن اپنے کثیر کی الفدا میں آیا کرو گی یہ پڑھیے پہلی جلد پہلی جز باب ماچا فیصد سات زمینوں سات زمینوں کے متعلق یہ کچھ آیا یا حضرت لکھتے ہیں فرماتے ہیں وہ حق خز اللہ خالفیم کا ابراہیم وصفا تو اسرائیلی کثیر فرماتے ہیں یہ اثر جو اپنے عباس سے جو کال نیمن ہے فرماتے ہیں ابن جرین نے اس کو مختصر نقل کیا امام بھایا کی اسماؤ کے بعد میں اس کو پورا ہو پورا جو نا تمام الفاظ کا ذکر کرتے ہیں فرمایا اگر ان ہو ہو اگر حضرت ابن عباس سے اس کا منقول ہونا اس کا روایت ہونا صحیح ہو اگر صحیح ہو یہ شاق بولا جاتا ہے یہ یقین کے لیے بولو بھائی وہ خود شک اظہار کر رہے ہیں اس کی صحت میں شک ہے فرماتے بات اگر ان سے صحیح ثابت ہو بھی جائے تو یہ وہ بات ہے کہ جو حضرت ابن عباس نے اسرائیلیات سے اسرائیلیوں سے نقل کی ہے یہ رسول اکرم کی بات نہیں ہے اور صحابہ اکرام میں بات کی یہ عادت شریف کی کہ وہ بڑی اسرائیل جو تھے نا اس وقت کے ان سے باتیں نقل کر لیتے تھے ہاں جی اور پھر اس کے کی متعلق کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا حد بڑی اسرائیل اللہ پنی فرائی فریوایت کر لو کوئی حرج نہیں ان کے اندر فرمایا عجیب عجیب باتیں ہوئی ہیں واقعات ہوئے تو اس کے اندر علماء فرماتے ہیں کہ ان کی ان کی ایسی بات کہ ہم پھر دیکھیں گے روایت تو کر لی لیکن دیکھا جائے گا کہ شریعت کے مخالف تو نہیں ہے اگر شریعت ہوگی تو رد کی جائے گی اگر ہماری شریعت سے نہیں تو پھر اس فرماتے ہیں کہ یہ روایت پھر اسرائیلیوں کی ہے تو حضرت اپنے عباس کے پاس پہنچی اور بیٹھے ہوئے کہیں بیان کر دی اور جناب آگے چل پڑی بس یہ کیونکہ ہماری شریعت کے سراسر خلاف ہے آپ ایسی جو ہے اس کو مردود سمجھو اس قابل آہا, آہا. آہا. سمجھ نہیں آ رہی وجہ سے بھائی تھوڑا معاف فرماتے ہیں کہ عوام کو اردو کتابیں یہ ترجمے قرآن عزیز کے پڑھنا آرام ہے کسی وجہ سے آرام ہے اب بتاؤ جو یہ باتیں میں کر رہا ہوں یہ اسلام کی جو یہ جناب باتیں یہ اصول یہ قواعد یہ ضوابط یہ کرنا ہے یہ ایسے کرنا ہے ایسے کرنا ہے یہ جو نہیں جانتا وہ تو پٹاگر کر لے گا کہ نہیں کرے گا اس وجہ سے ہمیشہ ہر کام کے استاد ہوتے ہیں ان سے بول لینا پڑتا ہے سمجھ نہیں آ رہی اور یہاں پر ہر نتھو کارا ممبر کو جڑ جاتا ہے ممبر کو بندر کی طرح چمٹ جاتا ہے چمٹ کر پھر جو آتا ہے منہ میں حضرت صاحب امام غزالی بن جاتے ہیں اور پھر اپنا ناس شروع ہو جائے حضرت کے منہ سے کفر بھی نکلتا ہے پھر بھی نکل. جو نکلتا ہے حضرت کہتے ہیں ارے مائی حضرت یہ کہاں سے کہ میں ہوں ہمارا حوالہ ہے اور اگر کوئی بہت اچھا جمپ مارا تو بہت ہی چھاڑ مار دیتی پہ جی اس میں ہے امام سفوری کی کون سے ہے وہ نظرت المجالس کے اندر میں نے دیکھا ہے شواہد النبوت کے اندر میں نے دیکھا ہے میں نے فرا کے مارے جنہوں کو بیڑا ہے غرق یہ کیا ان کتابوں کی باتیں جو ہے وہ مضبوط باتیں شکار شبارت کی ہیں شکار باتیں بشبارت کی لیکل لفنن در جال یہ واضح کی کتابیں ہیں ان میں ہر طرح جاتا ہے سمجھ نہیں آ رہی تو جناب یہ مسئلہ تو اس کا اس طرح حل ہو گیا اب وہ دوسری روایت رہ گئی جس کو آمر بر مرہ والی جس کے اندر صرف اتنا ہے کہ فی کلیہ ہر دن نہ ابراہیم میں سمجھتا ہوں اس میں تو گھر نہیں اس کی تاویل ویسے تو اس کی بھی تعویل کی گئی ہے لیکن اس کی تعویل جو ہے یہ جو, جو پہلی روایت ہے نا اس کی تعویل بھی کی ہے اس نے اپنا انہوں نے اللہ با آلو بغدادی رحمہ اللہ نے سب سے روحلمان شریف آپ فرماتے ہیں واکول شرح کہ مراد ہو انہا فی کل اردن خلقا یرجعون الى اسم واحد رجوع بنی آدم فی اردنا الى آدم علیہ السلام وفی افراد ممتازون على سائرهم کنوح وعبراہیم وغیر ما فینا انہوں نے کہا کہ اس کا کوئی اقلی اور شریط اور پر معنی نہیں ہے اس کی سیعت کا یہ بات جو اس کو اگر معنی اس کا کیا جائے تو یہ مطلب لکن سکتا ہے کہ ہر رمین میں ہر رمین میں کی مخلوق ہے جس طرح بابے آدم علیہ السلام ہماری اصل ہے اسی طرح اس مخلوق کی اصل کو بڑا ہے ان کا تو آدم علیہ السلام کے ساتھ تشبیر دی گئی ہے اصل اور بڑے ہونے میں اور حضرت ابن عباس سے آپ یہی اب لکھنوی اور دوسرے حضرات بھی نقل کر رہے ہیں کہ انہوں نے فرمایا وہاں پر ملائکہ اور جن ہیں ملائکہ اور جندات ہیں جن. جن. اب ملا جنات ہیں تو ان کو بڑا ہوگا جیسے سے ان کی ابتدا بھی ہوگی اور پھر جی نبی اور نبیوں کو میں اس کا کیا مطلب ہے انہوں نے فرمایا اس کا مطلب یہ ہے یہاں پر یہ تصویر کہ جس طرح ہمارے اندر ممتاز لوگ ہیں اسی طرح ان کے اندر بھی ممتاز ہیں ہاں جی تو یہ نہیں ہے کہ وہ ہم ہیں یا نہیں وہ یہ ہے کہ بھائی جس طرح کہ ہمارے اندر بزرگ شمار ہوتے ہیں اسی طرح ان کے اندر بھی بزرگ تو تشویش میں بادل ہو لیکن آپ کو معلوم ہے کہ ان کی یہ تعویل جو ہے وہ روایت رد کر رہی ہے جہاں پر نبی اور کا اللہ سے کیوں آ رہا ہے وہاں پر سمجھ نہیں آ رہی اس وجہ سے صحیح بات وہی ہے جو میں نے کی ہے اب لاہو ابراہیم ہاں اس میں کوئی خلل نہیں آتا ابراہیم کی طرح وہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ اکیلا ابراہیم کیا عام مشہور حدیث ہے کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہیں اگر بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح علماء کو کہنے سے یہ لازم نہیں آتا کہ علماء نبی ہیں تو یہ بھی لازم نہیں آتا کہ ابراہیم کی طرح وہاں پر ہیں تو اس سے اتنا ہی ہوگا کہ میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلام اور خدام اس زمین میں ہیں اور وہ کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچاتے ہیں جناب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیر کی تبلیغ کرنے والے ہیں لہذا ہاتھی کے معنی میں ہے لاہو ابراہیم حکایت کے اندر رہنمائی کے اندر دی جا رہی ہے اور اہلیت اور مثلیت آبدری کی جا رہی ہے سمجھ نہیں آ رہی حقیقت حال تو اتنا ہے اب اس داستان کو بڑھا کر کوئی کہاں تک لے جائے اور جو آپ دیکھیں گے پھر دیوبندیت اور مرزائیت نے کیا چاند پڑھائے کیا کیا کارنامے سر انجام دی گئے ان لائنوں نے ہاں جی دیوبندی پھر آپ کو موضوع کہ دیوبندی اور مرزائی یہ آپس میں کیا ہیں دیوبندی اور مرزائی باپ بیٹا ہیں یہ آگے عکائق آپ کے سامنے کھلیں گے جی یہ تو میں اس وقت مطلب ہے کبھی آپ کو آ, ان کی گمراہ کن باتوں سے بچانے کے لیے یہ ہدایت کی مثال آپ کے سامنے جلا رہا ہوگا سمجھ نہیں آ تو حاصل ہو گیا کہ نہیں ہوا اب یہاں پر دیکھیے یہ جو دوسری روایت ہے نا اس کے مطابق خود امام بحاتی جو نقل کرنے والے ہیں اس روایت کو اب ان کا کلام سناتا ہوں دوسری جو دوسری حضرت بن مرا والی نہ وہ ابراہیم والی وہ کیا فرماتے ہیں کدھر گئی کتاب امام بحکی رحم اللہ آپ فرماتے ہیں اسناد و حاد توجہ بھائی اسناد و ہزا نے اپنے عباس نبی اللہ عنہما صحیح اسناد و ہاضا یہ میرے دعوے کی دلیل ہے اللہ اکبر توجہ نہیں کی جان میں نے کہا پہلے سنت صحیح نہیں ہے امام کہہ رہے ہیں اسناد و حاضا امر بن مرہ والی روایت جو ہے اس کو نقل کرنے کے بعد ہارا کا اشارہ اسی طرف لوٹاتے ہیں فرماتے ہیں یہ جو ہے نا سند صحیح ہے ابن اباس تک اس کا مطلب ہے مقوم مخالف اس کا صاف ہوگا کہ جو اوپر والی ہے زال ہے وہ جو نہیں کی یاد ہارا یہ صحیح ہے وہ پچھلی اگر دونوں امام بےحتی کے نزدیک صحیح ہوتی تو آپ فرماتے ہاں اِسنا دو ہاں اپنے رضی اللہ تعالیٰ نے صحیح ہے آپ نے یہ نہیں فرمایا آپ نے کیا فرمایا اِسنا دو ہاں الحمدللہ ہن هذا الموافقت اللہ حاض الم آفقت اللہ حاضل موافق ہے بات ہے ناس کے دیر میں جو بات آئی امام بخی کی بات سے اس کی تائید ہو بلواند. بولیے آپ آگے آپ فرما اسی کے متعلق یہ جو عامر بن مرہ والی روایت ہے اس کے متعلق فرماتے ہیں یہ ایک آخر توجہ شاہ بے مرہ یہاں پر ایک لکڑی کو بتائیے اس کا مطلب یہ جی ہوتا ہے کہ یہ روایت شاز ہے کیا ہے شاہ بے مرہ کا مطلب ہے ایک ہی بات ہے یہاں پر دوسری نہیں ہے شاہ بے مرہ کا کیا مطلب ہے شاز ہے ایک ہی بات ہے دوسری نہیں ہے شاہ بے مرہ شاہ بے مرہ مطلب وا پہ مر رہا ہے کمزور ہے ایک ہی بات ہے شارری بات نہیں, ہے ایک بات ہے بات نہیں ہے اس کا یہ مانا امام خستانی شار بخاری ارشاد ساری شرح بخاری ارشاد ساری شرح بخاری, بخاری ادھر ہوگی وہ او اوپر پڑی ارشاد پہلی جن مقدمے کے اندر لکھتے ہیں امام خستلانی قولا واحد ردی ہے تو بولو اس مطلب بیان کرتے ہیں ہوئے تکمیل عبد الرحی لکھنوی صاحب کی کتاب ارف وقت اس کے اندر الفاظ ذرا بیان کرتے ہوئے کہا واحد بمرہ نیچے عبد ابو غدہ عرب کا وحابڑا روڑا ملولا وہ نیچے یہی مانا نقل کر رہا ہے مردہ کا یہاں پر اب حضرت بڑے کاظمی جس کو غزالی زمان بحقیے وقت کہتے تھے نا میں ذرا ال کا لطیفہ پیش کرنا جادو کروں ملک سر ذرا توجہ کیجیے آپ کے علاقے غزالی زمان ہے یہ کتاب ہے ان کی مقالات کاظمی کیا کون سا حصہ دوسرا بول بولو دوسرا حصہ ہے آپسرے حصے میں فیض الباری شرابخاری شاہ کشمیری نے بندی کی فیض الباری بخاری کی بارت نقل کی اور فیض الباری والا امام بحقی کی وہی شاہ زون پہ مر رہا وہی بھارت ہے حضرت اس کے تحت اس کا ترجمہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں باوجود کہ وہ مرہ راوی کی وجہ سے شاد ہے مرہ اور درمیان میں کوسائن میں لکھ دیا راوی راوی مرہ راوی اور لقب گائے بحقی وقت میں تو کہتا ہوں میں نے کہا بحقیہ وقت تو, تو کہہ سکتے بہ کیا وقت وہ تمہارا بیڑا غرق جائے کس کو بہت ہی کہہ رہے ہو جس کو علم حدیث کی اتنا موٹی سی اصطلاح کا بھی پتہ نہیں ہے تو وہ کہتا ہے ہیں شاہز مرہ اور یہ کہتا ہے شاہ بے مرہ اور مرہ کیا ہے جی آوی ہے اب بھائی میں سوچنے لگ گیا جب شاہ صاحب شاہ صاحب نے سید مراتب شاہ صاحب مدزلوں میں میرے سامنے کہا شاہزون بے مرہ میں اس وقت منہ پر ان کو ٹوکنا میں نے اچھا نہ سمجھا محسوس کریں گے میں نے تھوڑی دیر بعد باتیں کرتے کرتے پھر میں نے اپنی طرف سے میں نے صحیح تلفظ کیا میں نے کہا شاہ بے مرہ جو لکھا ہوا ہے نا اب شاہ تو انہوں نے کہا جی وہ مقالات کاظمی میں تو شاہ بے مرہ لکھا ہوا ہے میں نے کہا جاتی کرو کیا کہہ رہے ہوئی میں ہو بیڑا گھر کے یہ کیا غزالی دماغ کا حال اچھا چلو حضرت سے غلطی ہو گئی تو پیچھے تو نسل بیٹھی ہوئی ہے غزالی کی ضروریت تو بہت ہے مفتی اقبال صاحب ایسے ہوئے وہاں پر نئے شاخل جو خود بحق کے وقت حضرت ارشر آدمی صاحب ہیں وہ خود غزالی زمانہ بنے ہوئے چلو کوئی ان کو نظر آ جاتا ہے بیڑا کر کے یہ بدل ہی لے چلو ابا جی سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو چلو انسان پہ غلطی ہو گئی چلو اب اس کو تبدیل کر رہے نہیں لگتا ہے پیچھے ساری ضروری جو ہے نا وہ علم کے ویسے ہی وارث بیٹھے ہیں جو علم آپ کے پاس تھا اسی کی وراثت محفوظ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اگر انہوں نے غلط دیا تو آپ غلط رکھیں گا انہوں نے قسم اٹھائی ہوئی ہے کہ صحیح نہیں کرنا اب میں وہاں پر سوچنے لگ گیا میں نے کہا یار مر کی وجہ سے جو شاخ کہہ رہا ہے تو اس نے کیا دیکھا ہے کوئی راوی دیکھو مرہ کوئی ہے ابھی اس میں اس سند میں تو دونوں سندوں کا مطالعہ کیا وہاں پر مرہ نام کا راوی نہیں تھا ہاں عمر بن مرہ ہے جن کا میں ذکر کر رہا ہوں میں نے کہا شاہ صاحب کیسی عجیب بات ہے راوی تو بیٹا ہے باپ کا نام تو لکھا ہے باپ کے طور پر یہ عجیب بات ہے کہ مرہ کی وجہ سے شان ہو گیا وہ تو راوی ہے ہی نہیں تو شان اس کی وجہ سے کیسے, کیسے ہو گیا توجہ رہی کی ملک صاحب آپ کے غزالی دماغ کی گستاخی کر رہا ہوں معاف کرنا ذرا ناراض نہ ہو جانا گلطان شہر کے گلطان شہر کے غزالی کی گفتاخی کر رہا ہوں سمجھ نہیں آ رہی ہم تو پہلے ہی بدنام ہے تو بہت گستاخ لوگ ہیں نہیں جو لوگ ہم اپنے آپ کو ہمارے شیخ شمار کرتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں ہیں تو ہم تو پہلے ہی بدنام ہے بھائی تو چلو پہلے بدنام ہے. ایک بدنامی یہ بھی ساتھ لگ جائے گی تو اس کو بٹھا لیں گے ہماری ٹانگیں کون سی کمزور ہیں کیوں جی اللہ من صاحب جیسے جبال ہمارے ساتھ سارے کے طور پر بیٹھے ہوئے ہیں کیا فرق پڑتا ہے جی. اچھا تو بات یہ ہے کہ بھائی یہ مرہ راوی نہیں ہے یہ شاہ زند مرا لفظ ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ پکی بات ہے ایک ہی بات ہے دوسری ہے ہی بولوں ڈالا تھا تو بولو اب حضرت جی ایک تو اللہ تک کہا گیا اس کے اندر استراب تھا یہ استراب دوسری بات شاہ پہ مر رہا انہوں نے کہا کس نے امام پایا کہ نہیں بولو انور شاہ کشمیری دیوبندی ان کے گھر کا حوالہ پیش کرتا ہوں انور شاہ فیض الباری میں کیا کہتا ہے سمجھو ہے اس نے فیض الباری شراب بخاری جلد سالف صفا نمبر تین سو بھائی تینتیس چونتیس پر اس نے باس کی ہے بولو بولو تینتیس چونتیس یہ کہتا ہے وہی وہ بات نکل کر رہا ہے وہاظ الحاشہ ر شاہ زند کیا زم زن؟ اچھا پھر آگے کہتا ہے وہ الحاظ الحاظ پہ لو ہے اننا اذا وجدنا اننا اذا وجدنا جب یہ شاہ لایت اللہ کو بری امر صلاطنہ یہ ایسا ہے کہ جس پر ہمارے نماز روزے کا بھی جس کے ساتھ تعلق نہیں ہے وہ لایت اللہ کفال ہے شی ایمانہ ہمارے ایمان کی کسی چیز کا بھی اس کے ساتھ کوئی تعلق ہے تو ہمارا تو یہی خیال ہے کہ اس کو چ... اس کی شرط چھوڑ دینی چاہیے اور اگر کہتا ہے آگے یہ مجھے تو جو لگتا ہے کہ اپنے شیخ پیر قاسم نانوتوی پر تنظ کر رہا ہے لطیف انداز سے کہتا ہے کن صلق فکو طریقہ کہتا ہے اگر وہ بے علمی کی وجہ سے تو پیچھے پڑی رہا ہے اور بے بغیر کسی علم کے اس بات کے پیچھے پڑ رہا ہے جس کا تمہیں پتہ نہیں اور یہ دیکھ رہے ہیں یہ بات ہے بڑا عجیب اس وجہ سے کہ بے منصوب کر رہا ہے کہ عجیب گناہ کر رہا ہے کیوں اس وجہ سے پیچھے مت پڑ جس کا تجھے علم نہیں اور جس کا علم نہ ہو اس کے پیچھے پڑنا گنا ہے یعنی کیا مطلب کیا ایسی بات کرنا گنا کبیرہ بن جاتا ہے بات سمجھے یہ تو عام چیز نہیں ہے تو وہ کہتا ہے چلو تو کرنا بھی چاہتا ہے نا کی ہے میں کو اشارہ اور جناب تاری کا نشان جنوبی کچا مارنیا بھی نہیں تھی گھسنا بھی چاہنا ہے اپنے ماں مطلب اس طرح گھوس جس طرح کے ارباب حقائق گھستے ہیں ہر حقائق اب یہاں پر پھر وہ بابے حقائق والا معنی بیان کرتا ہے وہ کہتا ہے صوفیاء یہ کہتے ہیں کون سوفیاء سوفیاء ہے. کہ امبیا ایک آلم امثال ہے ایک آل میں اللہ, اللہ تعالی نے بنایا ہوا ہے ہر چیز کی مثال ادھر موجود ہے جس کو تم کہو ہر چیز کا میں نا وہ ادھر موجود ہے رسول اکرم کا بھی ادھر موجود ہے حدیث میں آتا ہے رسول اکرم سرو بیراج کی رات آپ اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو شب میں آسمانوں پر دولہے کی شکل میں دیکھا اور ساری کائنات کو دلہن کی شکل میں جیسے آپ کو بتایا گیا کہ آپ محبوب جس طرح کہ یہ دولہا وارث ہوتا ہے مالک ہوتا ہے اس کا اسی طرح کائنات کا آپ کو ہم نے دولہا اور مالک بنایا تو یہ انور شاع کشمیری لکھتا ہے میرے اس کا مانا یہ ہوگا حضرت ابن عباس کے قول کا کہ بھائی ادھر نبیوں کی مثالیں اور نہ کہ خود کوئی نبی نیا بیٹھا ہوا ہے جو ہم نام ہے ہمارے نبی کا یا حضرت ابراہیم کا سمجھ نہیں آ رہی جس طرح کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تصویر دیکھی اپنی مثالی شکل دیکھی اسی طرح مثالی شکل ہے یہ کون کہہ رہا ہے انور شاہ کشمیری کہہ رہا ہے. بول بول بولو اسی وجہ سے کہتے ہیں جب اس کے منہ سے اور بھی باتیں نکلی ہیں وہ میں بعد میں اس قسط, اس اور قسط میں بیاں نہیں کر سکتا کہتے ہیں پھر وہ باتیں جب نکلی نہ تو دیوبان کے استاد کا جی بہت بڑا محدود تھا ان کا نکال دیا اس کو دیوبان سے پارک کر دیا یہ تو انہیں کیا کیا ہمارے بڑے کتاب ہاں بعد میں پھر جا کر تبدیل ہوگا مطلب یہ ہے اب اس کے شاز ہونے کا قول لیجیے پھر یہاں پر ایک دوبندی سے میری بات ہوئی کہڑوی جو ٹائپ کا خیر المدارس کا شیر المدارس والا اس نے کہا تھا مجھے انور کاڑی اس نے کہا تھا یہ جو شاز کہہ رہا ہے شاز کس کو کہتے ہیں میں نے کہا شاز وہ اوسک کی مخالفت پر کس کی مخالفت ہو رہی بتا میں نے اس کو کہا یہ میں نہیں کہہ رہا یہ امام بیتی کہہ ہے لیکن پھر آج میں امام بحقی کے حکم شزو پر مبتلا ہوا ہوں کیونکہ یہ تو اور کسی کے سلط سے ہے ہی نہیں جب نہیں ہے تو وہ مانا جو ہے سال کا وہ تو ہو نہیں سکتا یہاں پر تو آج پھر میں شرع نخبہ کے حوالے سے اس حقیقت پر مبتلا ہوا ہوں کہ بھائی سال کے تین معنی اصول حدیث میں بیان کیے گئے ہیں ایک معنی امام شاخ رحمہ اللہ کا ہے امام خلیلی صاحب کا ہے شاہد الشاد امام خلیلی کا ہے تیسرا امام حاکم کا ہے یہاں پر امام حاکم اور امام خلیلی کے معنی کے مطابق نشاد کہا گیا ہے توجہ نہیں کی یار توجہ نہیں کی وہ کیا ہے شرح اٹھاؤ شرع یہ پڑھیے لے لی مقال الخلی حفاظ توجہ ہے سبحان اللہ بولو بولو سبحان اللہ یہ کون یہ شرح ہے ملا علی کاری کی ملا علی کاری حاشیہ شرح نخبا کے اندر خلیلی کی کتاب الرشاد بھی الحمد للہ پاس اس کے اندر ہے نقلا نلمن نقل فی اور حدیث اور کیا والے بھی ہے امام صخابی کی فتح المغیف خلاصہ سب کے حوالے الحفاظ کا امام خلیلی فرماتے ہیں فاض الحدیث یہ او ہو گئی شیخ الفقا تو مقان خیر فقا متروک وما اقبال عن فقا یوف تجیے یہ امام خلیلی کا قول ہے کہ شخص وہ ہے کہ جس کی ایک ہی سند ہو اس میں شیخ شیکا یا غیر شیکا اکیلا ہو اگر وہ غیر شیکا سے روایت کرے تو متروک ہو جائے گا قبول نہیں ہوگا اپنا وہ غیر شیکا ہو تو پھر متروک ہوگی مقبول نہیں ہوگی اور اگر وہ شخص سیکا ہے اور اکیلا ہے تو پھر توقف کیا جائے گا حجت نہیں قائم کی جائے گی اسے. امام امام بحقی نے اسی معنی میں لیا ہے اور امام حاکم نے یہ معنی کیا ہے شاز کا کہ کہا اکیلا ہو انہوں نے شرط کر دی شیکا اکیلا ہو انہوں نے کہا نہیں حقیقلی نے کہا چاہے سیکھا چاہے ضعیف کوئی بھی اکیلا ہو سمجھ نہیں بات کی لیکن اتنا فرق کیا کہ اگر وہ ضعیف ہے تو متروک ہوگی اگر وہ شیکا ہے تو پھر فرمایا توقف کریں گے سکوت کریں گے ہم اسے احتجاج اور دلیل قائم نہیں کریں گے یہ کس نے کہا خلیلی نے امام خلیلی نے کہا اور امام حاکم نے یہ کہا اور میں کہتا ہوں کہ بعید نہیں امام حاکم اللہ جو ہے ان کا قول امام بحفی نے لیا ہو کیونکہ بعید نہیں اس وجہ سے کہ وہ استاد ہے امام حاکم استاد ہے ان کا اور شاگرد استاد کا قول لے سکتا ہے سمجھ نہیں بات کیا رہے یار بولو بول بولو, بولو. اسی وجہ سے شاہ صاحب کی کتاب کے حاشے پر ملک لکھ ہوں بول تو حقیر حاکم شیخ سمجھ نہیں آ رہی اب میری سمجھ کے مطابق اس حدیث کے اوپر جو کلام کرنا تھی ہم نے روایت وہ کر بیٹھا اس کے اندر علامہ عبدال لکھنوی صاحب کے جو اعتراضات ہیں وہ سب کے جو آباد آ یعنی دوسرے لفظوں میں ان کو اس ان کا اس کو جو ہے وہ صحیح قرار دینا اور قابل حجت قرار دینا یہ کسی طرح صحیح نہیں بنتا سمجھ نہیں آ رہی خصوصاً پہلا پہلی حوالے سے دوسری جو ہے اس کے اندر میں اتنا پریشانی نہیں ہے پریشانی کس میں ہے سمجھ نہیں آ رہی یہ ایک چست اثر ابن عباس کے حوالے سے بات اور تمہید اور اسباب وجوہات بیان کرنے کے اور عباس ہے اور پس منظر کا خلاصہ آپ سامنے آ جائے گا آپ کو کہ یہ وہ اثر ابن عباس کا قول تھا یہ سوال پیش کیا جائے تاذیر الناس کا مصنف قاسم نانوتری خبیص کو اس نے پھر جو, جو کفر بکے جو عبدالحی الحائی لکھنوی صاحب ہیں ان کی باتوں کو ہم غلط قرار دے سکتے ہیں لیکن تکفیر نہیں ہو سکتی اس سے کیونکہ خاتمیت کا انکار نہیں خاتمیت زمانی کون سے ہوا کس نے اس لائن نے تاضیر الناس لکھ کر ایسے ایسے کفریات بکے ہیں آج تک پیو بندی اسے ان کا کوئی معنی نہیں بن سکا صحیح یعنی اس کو کوئی اسلام نہیں بنا سکے ایمان نہیں صادق کر سکے آج تک انشاءاللہ شاء اللہ میں گا یہ قسم منظر ہے تحذیر الناس کا معنی ہوتا ہے جو اس کی کتاب ہے نا تو اس کو تحزیر اللہ آتر ابن عباس اس کا معنی ہوتا ہے لوگوں کو ڈرانا ابن عباس کے اثر کے انکار سے آن انکار ہے آتر ابن عباس کہ ابن عباس کے اثر انکار مت کرو یہ ڈرا رہا ہے وہ خنجر ڈراتے ڈراتے خود بھی کافر بن بیٹھا ضروریت کو بھی کافر بیٹھا ہمارے امام جلال سیدھی بڑے بڑے علماء نے یہ زین کر لو کے بات کرتا ہوں اس قسط کی کہ یہ اثر یہ قول خود در سے مسلمانوں میں چل رہا تھا کسی نے اس کی طرف توجہ ہی نہیں اگر کسی نے کی ہے تو ابن کثیر کا حوالہ سن لیا پہلی بات ہے صحیح نہیں اگر صحیح ہو بھی جائے تو اسرائیل روایت علی اعظم قرآن کے مقابلے لا نہیں سکتے اس کو لیکن انگریز جب ان خندی کے انگریز کا جب دور آیا ایسے کرائے کا ڈٹو ان کو تلاش تھی کسی ایسے باپ کی ایسے مشفق و مہربان باپ کی جو ان پر نواز کرے یہ ان کو خوش کرے وہ ان کو نوازے تو ایسا موقع پا کر ان خنزیروں نے ایسی باتیں لکھی جن سے مرزائیوں کو نبوت کے دعوے کا دروازہ مل گیا راستہ مل گیا دروازہ کھل گیا جی تو جناب جی یہ ہے پہلے ایسے ہمارے تاپ ان کے باطل ہونے کی یہی دلیل سمجھنے کافی ہے کہ یار پہلے کسی عالم کو سمجھ نہیں آیا تھا مانا ان خنجیروں کو آیا ہے. کیوں کسی نے نہیں کور کیا یہ جو نے کیا ہے اور پھر ان کا قول ان کو وہاں تک لے گیا کہ تکثیر ہو گئی کافر کیا ثابت ہو گیا یہ روایتاً آپ بات سے سن چکے ہیں پھر درایتاً بات ہوگی اس پر درایتاً بات کر کے تو پھر جناب جی ہم تحظیر الناس کی طرف جائیں گے اور بتائیں گے پھر جا کر حوالے پیش کریں گے اور حوالوں سے ثابت کریں گے کہ وہاں بھی مسٹر جنا کی یہ مجرم لیگی ہے نیچری اور مرزا میں ہاں موضوع کیوں کہ اصل یہ ہے کہ وہابی دیوبندی جو ہے نا یہ ہیں اصل باپ مرزا کے مرزائی ان سے پیدا ہوئے ہیں یہ دعویٰ ہم ثابت کریں گے موضوع معمول باس اس بات معمول موضوع اس کو باس کہتے ہیں انشاءاللہ یہ میں معمول ثابت کر دوں گا موضوع دے. میں تو جناب جی پھر انشاءاللہ یہ موضوع مکمل ہو جائے گا یہ آج روایت انداز تھی اللہ تعالیٰ ہاں ایک بات رہ گئی یار اس حوالے سے وہ اللہ تعالی کو منظور ہوگا تو میرے خیال اس نے ذہن میں یاد کرا دی المکا فیض الحسن امام صحابی کی کتاب ہے ہے جی تو المقاصد الحسنہ کے اندر بھی اس پر کلام کی گئی ہے روایت کے حوالے سے میں عرض کرتا صفحہ نمبر بہتر پر حدیث الرد السد الفیق الردن نبی اور قنبی کم یہ الفاظ دے آپ فرماتے ہیں پہلے نقل کرتے ہیں کہ امام بہت نے یہ کہا سارا کر کے پھر آپ فرماتے ہیں یہ قول نقل کیا کل کا کثیر کا وہی جو پہلے سنا چکا ہوں ابن کفیر کا سنانے کے بعد آپ فرماتے ہیں الفاظ سن لیجیے وزال قبام حافظ سخاوی کا فیصلہ سنیے وزال قبام ایسی باتیں حضا لم یوخ برد ہی وسے معصوم جب ایسی بات معصوم نبی علیہ السلام کی طرف سنا ہے سند اس کی صحیح نہ ہو ہوا مردو الحال قائل ہی وہ کہنے والے کی طرف رد کر دی جاتی ہے قابل قبول نہیں ہے جب اس کا قائل ہے ہی اسرائیلی اسرائیل ہے بنی اسرائیل ہے جیسے کثیر نے کہا اسرائیلی روایت ہے اور یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں ہے اور کوئی خند بھی صحیح اس کی شاید مرہ کی وہ علت وہ اسرا میں نے آپ کو پہلے بیان کر دیا وہ کہہ رہے ہیں لہٰذا اس کو یہ بنی اسرائیل کی طرف ہی رد کر دو یہ ہمیں رکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے ارے بھائی توجہ کیجیے یہ حافظ سخاوی کا قبول ہے حافظ سخاوی کس کے شاگرد ہے حافظ ابن اسکلانی کے شاگرد ہے ارے بول تو صحیح امام جلال الدین سیوتے کے ہم حصر ہیں اب میرے خیال میں کوئی گنجائش نہیں گئی اشم الرزی کلام کرنے کی رہ گئی ہے سر ابن عباس پر محدثانہ روایتن بحث کے حوالے سے ہاں اتنا گنجائش رہ گئی ہے مولانا عبدالحائی لکھنوی صاحب جو ہے نا ان کے رسالے زجر الناس علی انکار اثر ابن عباس میں اس روایت کی تصحیح اثر ابن عباس کی تصحیح کے حوالے سے کلام کرتے ہوئے یہ کہا گیا ہے کہ حضرت احتابن صاحب شریق بن عبد اللہ جو ان سے روایت کرنے والے ہیں انہوں نے ان کے اختلاف سے پہلے ہم سے روایت کی ہے اسالے کے اندر یعنی زدر الناف کے اندر اس بات کو ثابت کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ اختلاف عطاب السائد سے پہلے بن عبداللہ نے ان سے روایت کی ہے اس سلسلے میں علامہ لکھنوی رحم اللہ نے غوفر الحو نے جو لکھا میں پیش کرتا ہوں مقدمات رو و و و و و یہ سب الباری کے مقدمے سے انہوں نے بار اگلی بارت یہ ہے وہ ناکالا بہد ہوم ان تہذیب الکمال المزی منسا میں ہم قدیمن قبل آئی ہے تخارہ شعبہ شریک و حماد. اب ناکالا بہد یہ جو عبارت ہے اللہ بل لکھنوی صاحب کی نا کالا بہاد ابن کمال ابن حضر الحمد اللہ کی فتح الباری کا مقدمہ اور تاریخ اور تاریخ مراجعت کرنے سے پہلے یہ اعتماد ہو سکتا ہے کہ یہ حافظ ابن حجر اسلانی نے ہی ذکر کیا ہو نا کالہ بہاد سے جو ابارت ہے اس کو بھی انہوں نے ذکر کیا اور یہ بھی اہتمال ہو سکتا ہے اس کے اندر کہ یہ مولانا عبدالرہ لکھنوی اپنی کلام ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ نقل ہم یعنی بعض الحماع نے خود کیا ہے تعظیم التمال کے حوالے سے لیکن جب تعظیم التظ اور مقدمہ اقبال الباری دیکھا جائے نا تو پھر بات بالکل واضح ہو جاتی ہے اور یہ اختمال یہ جو ہے نا وہ ختم ہو جاتا ہے کہ یہ حاصل حضرت اسلامی کا کلام ہے اس وجہ سے ان, کے ان دونوں کتابوں کے اندر یہ بات کی لہذا یہ متعین ہو گیا کہ ناکا باد ہو گیا یہ عبارت کل کیا ہے حافظ اپنا مولانا شاید اب انہوں نے کن سے نقل کیا باد سے کون مراد ہے مستقبل ہے اس کا اس کو خود انہوں نے ذکر نہیں کیا آگے بعد نے نقل کیا تھا حضیب القمال کو بزرگان دین علماء کراؤں فرماتے ہیں کہ جب کوئی آدمی چاہے بڑے سے بڑا امام ہو جب وہ کسی کی بات نقل کرے روایت کرے تو اس وقت سامعہ کے لیے سننے والے کے لیے وہ یہ فجت اور دلیل چھوڑ دیتا ہے کہ آپ کے راحت بنتا ہے کہ تو خود تاکیب کر لے یعنی دوسرے لفظوں میں یوں کہیے کہ پھر اس بڑے سے بڑے امام کی بات کیا نا وہ جتنی رہتا یعنی وہ نقل حجت نہیں رہتی جب تک کہ نقل جو ہے نا اس کے اندر اس کی سند کے اندر غور کر کے اس کو صحیح ثابت نہیں کیا جائے اگر وہ نقل اور روایت جو ہے وہ صحیح ثابت نہیں ہوتی تو اس ایمان کا نقل جو ہے وہ سامعین کے لیے خالی ہو جاتی ہے اب یہ جی علامہ لکھنوی ناقل آبادوم کہہ رہے ہیں جب ہم نے اپنا وہ نقل آبادیب الکمال اور ہم نے تحالب الکمال مزید کی طرف مراجات کی دیکھا اس کے اندر اس بات کا نام و نشانی نہیں ہے کہ شریک انہی روات میں شامل ہیں کے دنوں نے ہٹا سے ہٹا بن افسائب سے قابلہ زک روایت کیا ہو ان روایت کے اندر تہذیب اور کمال میں شریف بن عبداللہ کا نام و نشان نہیں جیسے ثابت ہوا کہ یہ نقل غلط ہے سمجھ نہیں آ رہی یہ نقل اب جب یہ نقل غلط ثابت ہو گئی تو معلوم ہوا اب یہ وصول کے ساتھ نہیں کہہ سکتے کہ حضرت آتا شریف بن عبداللہ نے تو یہ بن جائے گا اختمال اور ایسی باتیں احتمال سے ثابت نہیں سمجھ آپ روایت کی باتیں احتمال سے ثابت نہیں ہو سکتی اس کی محدسین نے علمائے کرام نے خصوصاً یعنی دل حدیث کے جو حضرات ہیں متعلق کی حاصل فت الباری کی شرح بخاری کے اندر بارہا لکھا ہے کہ احتمال روایات کے باب کے اندر اختمالات نکلتے اختمالات ان کی کوئی ہے سمجھ نہیں آ رہی اب حضرت جی اس کے بعد ہاں سر ایک دنیا بھاجپا روایتن اور بہت بسانہ باحث کے حوالے سے یہ مسئلہ رہ جاتا ہے ہاں اسی لیے ان اندر یہ بھی ادھپ کرتا چلوں کہ مولانا عبد الحیل کے ساتھ مناقشہ معاوضہ کرتے ہوئے میں یہ سمجھتا ہوں <laughs> کہ اگر عطا بن اسب سے یا اعلیٰ سبیر تنز بات کر رہا ہوں اللہ سبیر ال تسلیم کر رہا ہوں یاطاب بن اسب سے شریک بن عبداللہ کا سماج جو ہے نا وہ اگر قبل از اختلاط مان لیا جائے تو پھر بھی مفید نہیں ہو سکتا اس وجہ سے کہ شریف بن عبد اللہ خواہ پہلے کلام خود سن چکے ہیں کہ وہ خود حافظ یعنی حافظ کے اعتبار سے کمزور تھے جس کی وجہ سے انہوں نے حدیث معراج بندر اندر کافی گڑبڑ کی ہے اور اس کی موسی میں تمدیری کی نہیں جی تو ہماری گزارش علامہ عبدالئی لکھنوی کے سامنے یہ ہے کہ اتاب بن اب سے ہما شریک بن عبداللہ اللہ کا قبل اختلاف مان بھی لیا جائے تو شریک بن عبداللہ اللہ کے ہوتے ہوئے روایت صحیح نہیں ہو سکتی خصوصاً یہ مسئلہ ایسا ہے کہ اس کے اندر مدعتی نہیں کری ہے چلو شریف میں عبداللہ اللہ کی مطابت ہوتی جو ان کے ساتھ مطابت بھی نہیں ہے سمجھ نہیں آ رہی وہ عامر بن مرزا باندھ روایت ہے عامر بن مرزا بانی روایت وہ تو مطابق مان نہیں سکتی اس کے الفاظ الفظن ناو ابراہیم علیہ السلام وہ مطابق نہ ہو سکتے مطابق میں الفاظ موافق ہونے چاہیے شاید میں یہ ہے کہ مانا ایک ہونا چاہیے الفاظ مختلف ہوں یا تو مانا ایک ہوتا ہے الفاظ ایک ہوتے ہیں मालूमा ना शायद बनता है ना न मुकाबले बनता है समझ नहीं आ रही है। अच्छा तो ए, ये ये कलाम पेश करने के यानी ये जो आबाद हमारी तरफ से पेश करने के बाद अब एक मसला रह जाता है जो बड़े जोर शोर से مولانا نبی صاحب نے پیش کیا وہ یہ کہ حضرت عبداللہ ابن ابا یعنی حضرت عبداللہ ابن اباس یہ وہ ان صحابہ کرام میں سے ہیں کہ جو بنی اسرائیل سے روایتیں نہیں لیتے تھے سمجھ نہیں آ رہی بنی اسرائیل سے روایتیں نہیں لیتے تھے باوجود جواب کے جواب تو یہ لیتے تھے اب انہوں نے یہ تقریر جو کی اس سوال کے جواب میں کی جو سوال ان پر کیا گیا کہ کتنے کسی کہہ رہے ہیں ہم سنائے کے اندر اگر اس کو اس کی سلط صحیح مان لی جائے تو اگلا اقوال یہ ہے کہ یہ اسرائیلی روایات لے جائے ابن کثیر کی تفریح اور علامہ برقرار ملاقہ کا والا پیش کیا میں نے اس اعتراض کے جواب میں انہوں نے کہا کہ عبداللہ اپنے عباس ان راغیوں میں سے ہیں کہ جو ان صاحب میں سے ہیں جو بڑی اسرائیل کی روایتیں نہیں لیا کرتے ہمارا اس پر یہ جواب ہے کہ ٹھیک ہے آپ ہم یہ تسلیم کرتے ہیں تو وہ نہیں دیکھیں ہمارا یہ جواب ہے کہ عطاب عصائد والی روایت یہ صحیح نہیں ہے یعنی یہ سنت ابن پاس کرتے ہی نہیں ہے اللہ پاکستان اس کو ثابت کرے یا ان کا کچھ ہماری ہوئی محتی ہو تو وہ ثابت کر کے دے اصول حدیث کے حوالے سے کہ اگر عطاب والی روایت صحیح بنتی ہے جب صحیح نہیں بنتی تو یہاں عقائد کا بات ہے اور عقائد قطعیہ ہیں مولانا ناد کو اتنا ہی پتہ نہیں ہے کہ مولا عبدال لکھنوی صاحب جو ہے وہ یہاں پر یہ کر رہے ہیں کہ اس کو زندی میں مر گیا کہ عقیدہ گزرنی ہے تو کہتے ہیں جی یہ کوئی ہے زندہ مسئلہ ہے اس کو جس ٹائم مانے ساتھ ندیوں کو ندیوں کو مانے یا نہ مانے کیسے عجیب بات کر رہے ہو افسوس ہے خاتم النبی کر رہے پھر کہتے ہو کہ ہونے نہ مانے یہ کیسے ظلم عجیب آج، ظلم ہے کہ ایک نبی کو نہ ماننے ماننا سمندر کافی جاتا ہے اور تم کہتے ہو کہ جناب مطلب ہے کہ اس کو مانے نہ مانے یہ جی رنی مطلب بنا لے اس کو ذنی کیسے منا لے خاطم النبی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے خاطم النبی اور چھ ہونے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے ان کو خاص خاتم ان میں بجین ثابت کیے جا رہے ہیں اور پھر کہہ لو ذنی یا مان لو مان لو مرضی ہے نہ مان لو سمجھ نہیں بات کیا رہا. <laughs> ایسی کچی باتیں بھی کرنی چاہیے بالکل کچی باتیں قید کی بات کر لیں یہ زنی بات یہ ذنی مسئلہ نہیں اور سیدھے کا مسئلہ ہے بہت بڑا مسئلہ ہے تو اس مسئلے کے اندر ایسی کچی بات ان کا حق نہیں بنتا تھا سمجھ بات کی آ رہی تو ان کا یہ کہنا ہم نہیں مانتے تھے یہ گروجی جی بات ہے اور اس کو مان لو یا سمجھ نہیں آ رہی جب یہ عقیدے کا مسئلہ ہے تو عقیدے کے بعد میں علماء کرام صاف لکھ رہے ہیں میں یہاں پر ایک حوالہ پیش کرتا ہوں یہ تفسیر ابن عاشور ہے نا ہر تقریر وقت ننوی شیخ اپنے عاشور کی یہ ابھی خرید زمانے بل رہے ہیں میرے خیال میں یہ عبداللہ کے یہ شاید نمبر مرو کل یہ یق نمبر اٹھائیس میں سورت اسی صورت طلاق پہ دھات جناب جی نا صفحہ نمبر تین سو پانچ پہ امام معذری جو ہے نا مالک مذہب کے کون امام معذری ان کی کتاب ہے لال محل شرفا مسلم جس کا اقبال اقمال المہر کے نام سے کاغذیال مالکی نے کیا اور کاغذیال مالکی کی جو مسلم کیا ہے یہ المعلم کا اقمال ہے کیونکہ انہوں نے مکمل لڑکی تھی انہوں, انہوں نے اس کی تکمیل کر دی تو یہ جو ہے نا معذری کے حوالے سے اسی آیت کے ساتھ تفسیر میں لکھتے ہیں ابن آئر وقال الماضری کی کتاب آل ہے مسلم میں سب آپ جو شخص کسی کی زمین سے ایک پالے سے پنجابی سے ایک گفٹ ظلمن کسی کی کام بڑھے گا لبے گا سبلہ کرے گا فرما سات کے روز سات زمینوں سے اس کے گلے میں پائے جائے گا ڈالی جائے گی اچھا اس حفیظ کے متعلق شرح کرتے ہوئے لکھ رہا ہے امام معدری المولنگ کے اندر کان شیخ الا ابو محمد يقول الحنين قاعده بايليه بعد فراقيله هل وقع في الشارع ما يدل على كون الخلقه الله فكتب الى الله الذي خلق سبع سماوات من الارض مثلها له هذا الحديث فأعاد كتابه إليها يذكر فيه أن الآيات محتملات حال مثل هن في شك ولا حياه ومثل هن في العدل سبحان الله وأن الخبر من أخبار الآحاد والقرآن وإذا إذا تمام والخبر إذا لم يتواتر لم يصح القطع به سبحان ليست من العمل مقاقا ہمارے آج تو استعمال آنل قرآن کتابی تھی استعمال ماقال پکا تعلق ہو جا باغ انتہا یہ امام بازری کی کتاب المول کے حوالے سے اس کا مطلب یہ ہے امام بازری لکھ رہے ہیں کہ میرے شاید ابو محمد عبد الحمید رحمت اللہ جب میں ان سے الگ سے چلا گیا جب ان کے پاس پڑھنا پڑھ کر وہاں سے چلا گیا جدا ہو گیا تو میں نے ان کی طرف سے لکھا انہوں نے میری طرف سے لکھا کہ یہ بتاؤ کہ قرآن و حدیث میں رہ شرح میں کوئی ایسی بات آئی ہے کہ دیکھ سے پتہ پہلے زمینیں ساتھ ہیں اور طے بس جتنا آسمان ہے سبق ہے میں نے ان کی طرف لکھا اللہ خالہ اللہ ہو ذات ہے جس نے سات آسمان پیدا کیے اور زمین سے نیسلا اڑنا سمجھ آ رہی تو اچھا یہاں پر ہے مینل ہر سجمے کے اندر زمین سے پر زور دیا میں نے اس زور کا فائدہ میں بعد میں بتاؤں تو لہو حال حدیث امام بازری فرماتے ہیں یہ حدیث میں نے ان کو لکھے آتاب ہوئے لیا انہوں نے واپس مجھے پھر کر لیا میں یہ لکھا کہ یہ آئٹ اپنے معنی میں نقص نہیں ہے یعنی جو تمہارا مطلوب ہے اس میں رکھنا ہے جی اس میں دو استعمال ہو سکتے ہیں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شکل اور حیات میں اس جیسی ہو آسمان جیسے آسمان و جیسے باقی طرح وہ کورا ہے جیسے کوڑا ہے وہ گولا ہے جیسے گولا ادت میں بھی ہو سکتا ہے جب یہ استعمال آ گیا اور جو حدیث تم نے پیش ہوئی ہے وہ ہے اخبار احاد میں سے تو فرمایا جب پرانے پاس محتمل ہو کئی بانوں کا نس نہ ہو کیا نہ ہو نس نہ ہو اور اخبار احاد پھر فرمایا اصل طور پر یقینی طور پر ان سے جو ثابت ہو رہا ہے اس کا فیصلہ نہیں کیا جا سکتا اور فرمایا یہ مسئلہ عملیات میں تو نہیں ہے کہ جہاں پر یہ سب کچھ یہ دوا ہے سبر سو کیا جائے یہ امام معذری کے استاد کا فیصلہ ہے اور وہ بھی تھے محترم مذہب کے محدود سے نام کے محدود اچھا تو فرمایا امام آزری سے فرماتے ہیں پھر میں نے ان کا جواب لکھا مجھا وقت کا ارادہ کیا میں نے کہ یہ اعتماد برید ہے وہ مصر والا مصر سے والا یہ ان کا اپنا خیال تھا ان کا استفاد جو ہے نا میرے نزدیک ان کا استفبا خود برید ہے میں جس طرح گرم زور درا تھا نا میں چند ابھی ظاہر کروں گا بس القول تو خیر میں وہ کرتا کے میں نے بات کو بڑھایا اعتمال کے متعلق جو انہوں نے کہا تھا اس کے اندر بھی میں نے ترد الگار کیا اور جناب مطلب انہوں نے جواب دینا بند کر دیا اس کا نے جواب دینا اس کے بعد کلام کرتے کرتے ہاں اس کے بعد کے بڑے عاشور لکھ گئے جائے اور سب کرتے ہیں امام ماضی کے کلام آپ فرماتے ہیں آن یہاں پورا یہاں پر اللہ تعالیٰ نے دیکھو پہلے آسمانوں سے مطالب فرمایا آسمانوں کے مطابق فرمایا افزا وہ ہے جس میں سات آسمان پیدا کر دیے ایک تو سبا کا لفظ استعمال فرمایا دوسرا سبا وہاں جماعت کا لفظ ہے جب زمین کی باری آئی نہ سبا کا لفظ ہے نہ جمع کا لفظ ہے بکینا قبض فرمایا اور یہاں پر جو میں ترجمے میں زور دے رہا تھا کہ کرمینل ارد زمین سے یہ کیوں نہیں فرما والا نہیں یہ سبا پر جاتا کا پیدا کیا تھا ماسمانوں کو اور زمین کو اور اگر کہہ سبا کیا اس طرح کہ صابہ آرمی نا کیا اللہ تبارک و تعالی تعالیٰ اللہ خود ہی رکھتا تھا بولو ادار سکتا تھا تو کیوں نہیں ادارنے دے رہا معلوم ہے جی اب ملن سے یہ مین جو لگایا گیا ہے نا باریہ لگایا گیا ہے جس سے مقصود یہ ہے کہ بات ہی جس سے ظاہر یہی ہوتا ہے میں یہ بھی کہہ سکتا طور پر اللہ تعالیٰ معافی اللہ کے کلام میں جیسے یہ فیصلہ نہیں دے سکتا لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ اس سے اشارہ اس بات کا ملتا ہے مل لگانے سے اشارہ یہ ملتا ہے کہ وہ معذرت جو ہے نا بادل وجو ہے بالکل نہیں ہے کیا ہے کہ جس طرح وہ گول ہیں یہ بھی گول ہے سمجھ نہیں آتی تو مماثرت ہے اچھا کہہ بڑے آشور فرماتے ہیں وہ بھی یہ بات کرتے ہیں افراد ارد زمین کے لفظ کو ارب کے لفظ کو مفرد لانا یہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ زمین واحد ایک ہے اور ممافت میں یہ ممافت پھر کھل سے لگیں گے یہ ہے یہ مانا یہ تو یہ کوس سے بہتر ہے یعنی امام عبد الحمید دیتے نا کہ وہ تو حیات شکل و حیث کی بات کر رہے ہیں نا یہ کہتے ہیں مثلا ہونا حل عظیم عظیم ہونے وہ بھی عظیم مخلوق ہے میری یہ جی بھی عظیم مخلوق محمد حدیث <بق> فرماتے حدیث کا جواب دیتے آمد. ہوئے اتنے آشور فرماتے ہیں کہ ان لوگ مجھے ایشانی منشور لاتے ہیں وہ تو آخرت کے حوال میں سے اقدال کی بات کر رہے ہیں اور آخرت کے حوالے میں ان پر کیا مخالفت متحرک ہو سکتا ہے کہ وہاں پر اس کو سات یہ جو فرمایا میں سب عردین جامہ ہاں جی کہ سات زمینیں اس طرح سات زمینوں سے اس طرح ہو کے جس طرح جس بھی زمین اس لیا ہے اسی طرح, جس طرح, جس طرح ایک سب کا بنایا جائے اس کا دوسرا جی تیسرا وہ بھی ہے تو ایسی بات ہے کہ وہ و ثبوت ہے اور زنی جو ہے آیت جا وہ کتی ثبوت ہے زنی مسلے پر انتظار ہو رہا ہے سمجھ نہیں آ رہی ہے. اچھا ترقی کے لیے لائے ویسے بھی عربی کے اندر وغیرہ اس طرح کے الفاظ ابد کے عربی کے اندر مبالغے کے لیے استعمال ہوتے ہیں تین ہر والا سمجھایا شاید شادی رحمۃ اللہ تعالیٰ رفرمان پانچ دن زندگی میں چار دن زندگی کا چار دن تھوڑی ہوں گی وہ پہ قلت المبالگہ تو ساتھ لفظ بال گا جی اور پھر آگے کہتے ہیں لوکان جی سے معلومات بار سے فی الحال بڑا عجیب کرتے ہیں یعنی کلام سے ترکیب سے یہ کہ جی کہتے ہیں کہ مراد و اگر سے معلومات تو پھر ہوتا تبا کا اللہ میل سب آردین کا نکڑا کیوں آیا ہے یہی خاص زمین ہے جن کو جو ہم تمہیں بتا رہے ہیں جن کو تم جانتے ہوں, جا اس کو جا مال فائدہ مال فائدہ ہو مال کو آنا چاہیے سب آردین بتایا گیا اس کا مطلب یہ نکلا کہ یہ ابھی کسی میں مال پیدا نہیں ہے زیادہ مال پیدا ہو اس وجہ سے تم سب ہے سمجھ نہیں آ رہی آگے آخر میں کہتے ہیں فیصلہ کرتے ہوئے استاد شگلد کے مادہ سرماتے ہیں اور کلام اور عبد الحمید ادکل کی تحقیق کلام میں مان رہیوں میں آسوس ہیں کہ عبد الحمید کا کلام جو ہے وہ تحقیق کے اندر کلام میں مان رہی صرف تو ہے بہت زیادہ کہنا ہے اور ہم بھی اسی کی تعیم جس طرح وہ استاد ہیں اس بات کے اندر بھی استاد ہی ثابت ہوئے ہیں سمجھ بات کی ہر अच्छा ये मसला जनाब जी ना सब ये बात जो थी हाँ जी के उनका जी कहना यानी अल्लाह मालक नबी रहम्ला का के साथ जमीन खिलवा के हैं और से, जी یہ اب میں یہ باس آ رہی روایت بات مکمل کرنے کے بعد اب گرایت پر بات آتی ہے کچھ آ چکی کیا بولو نا کچھ کلام ہیں یہی جو ابھی اسا امام بازری کا اور ان کو کا جو مجاق یعنی وہ मुरासला आपस का है जी पेश किया है न इससे माना भी माना जो है वो लाज होगा शायद अपने आशूर वगैरह और इनाम अल्लामा महमूद आलू बगदादी है जी वो भी ये एसमालत और ये बातें जिक्र कर रहे हैं दो वो गए इस तरफ हैं बगदादी साहब के वो मान लेना चाहिए के साथ हैं इसी तरह सबका तरह लेकिन ठीक है हम जो है ना वो तबका कर रहे हैं لیکن بات کیا ہے کہ یہ کہنا کہ وہاں پر ہے جی اب رسول کا سلسلہ جاری رہا ہے اور جناب جی وہاں پر یہ سب کچھ بات کا اترنا میں یہ سب اتر آتا رہتا ہے جی اس میں سلام ہے سمجھنے اور اس کو ہم محالے سمجھتے لیکن بعد ہے ان دلاقل اور صرف اس کا انکار پر جو ہم زور دے رہے ہیں نا جی تو وہ ماحول اس وجہ سے چمبارا ہے کا مسئلہ اس کے ساتھ محلہ ہے ہم ریاں لبو تو دوسری دور آپ سمجھ اللہ کے خاتمے دیجیے اب جناب جی نا راجت کے اعتبار سے جب اس پر سلام کیا جاتا ہے کہ اس کے معنی کے اعتبار سے اس پر غور کرتے ہیں نا اعتبار مانے مانے مانے سے معنی کے اعتبار سے اضرت جی جب گور پر کرتے ہیں تو ایک آیت ہے اور ایک یہ اثر یہ وضاحت ابھی کر چکا ہوں کہ آیت کو اپنے معنی میں ناسک ہے رہا یہ اثر اثر کے متعلق یہ گزارش ہے کہ اس پر سند کے اعتبار سے روایت کے اعتبار سے کلام ہو چکی ہے یہ جی قابل احتجاج نہیں ہے قابل احتجاج کون سی روایت یعنی بن اطابن والی وہی بن مرہ والی اس کے اندر اتنا ہے کہ حیثیت کلبن نحبو ابراہیم والے کیا <سؤال> ناو ابراہیم والے شاید کہ ہر زمین میں ابراہیم علیہ السلام کی مانند ہے آہ. سمجھ نہیں آ رہی تو اس کے متعلق ہمارے علماء گرام زیادہ تر اس طرح جاتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام تص جس طرح ہاتھی ہیں تو ہدایت میں ہی صرف تشویش دی جا رہی ہے کہ اس طرح باقی زمینوں میں بھی ہادی راہور موجود ہیں <سؤال> وہ اب <امبیاء> نہیں ہے <سؤال> لیکن سب سے بڑی بات یہاں پر کرنے کی ہے نا جو اس کا صحیح معنی مطلب بیان کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ جو شیخ اکبر محی الدین ابن عربی اور مجدد القرسانی رابط ردی اللہ تعالیٰ اب اس کی وجہ وہ کیا ہے یہ شاید مجھ ثانی رضی اللہ تعالیٰ مقبوبہ شریف کی جلد ثانی ہے, جلد سانی ہے. ملی <تصفح> جو وارث علوم رسالت ہے خصوصی طور پر اور او دوسری او دوسرے ہزار کے متدد ہزار سال کی ایک سو سال کے مجدد ہوتے ہیں ایک ہزار سال آپ ثانی دوسرا ہزار یعنی آپ کے زمانہ شریف میں پہلا ہزار سال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ افراد سے لے کر آپ کو وقت تک مکمل ہو چکا تھا دوسرا ہزار شروع ہونے لگا تو آپ کا وجود میں کو آیا گیا اس وقت سے لے کر ہزار سال تک کے لیے آپ مجدد رہے اس وجہ سے آپ کو متدد ہے ثانی کہا جاتا ہے سمجھ نہیں آ رہی اور آپ نے مجد الامی کے معنی پر بھی مکیو بات کو سلام کی ہے اور اس کے سطح ہم کیا ہے کہ کیا فٹاس ہوتے ہیں مجدد الفے کے اس کو کیا امتیاز حاصل ہوتا ہے باقیوں سرکار کا یہ مکتوب نمبر اٹھاون ہے हसवंजय जन द्रम्बर दूस हुई है इसके सफा नंबर बाईस पर आप कलाम कर रहे हैं वो ये है कि हजरत के میرے خیال میں آپ جو مرشد کے بیٹے ہیں خواجہ محمد تقی یا پھر اور بزرگ ہیں بارہ انہوں نے سوال تھا عالمی مثال کے متعلق کس کے متعلق ایک اعلی میں ہے بولو بولو بولو وہ <سؤال> <سؤال> <سؤال> اتنا لطیفہ ہے کہ وہاں پر کیفیت بھی نہیں ہے ایک آل میں امام ہے جس میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں اس میں کیفیت بھی ہے اور مادہ بھی ہے وہ اوٹل نہ کیفیت ہے نہ مادہ ہے جو عالم احوا ہوتا ان دونوں کے درمیان ایک اللہ تعالی نے جہاں فائدہ کیا اس کو عالم میں مثال کہتے ہیں اس کے اندر کیفیت تو ہوتی ہے مادہ بھی مثال مثال جسے, فوٹو تم دیکھتے ہو یہ جی فلم ہے فلمیں ہوتی ہیں ٹی وی میں بس شخص ایک ہوتا ہے لیکن کیمرے کے ذریعے کروڑوں جگہوں پر اس کو دکھایا جاتا ہے وہ کروڑوں جگہوں پر جو نظر آ رہا ہے وہ اس کی مثالیں ہیں وہ خود تو نہیں ہے سمجھ نہیں آ رہی یہ اس آل میں مثال کی ایک مثال ہے سمجھ نہیں آ رہی اس آل میں مثال کو سمجھانے کے لیے قدرت والے نے یہ ایک تمسیل پیدا کی ہے سمجھ نہیں گی تو ایک سے اور سالہ مثال کو کچھ سمجھا جا سکتا ہے اس کے قریب ہوا جا سکتا ہے تو حضرت جی اعلیم مثال کے متعلق اس سے یہ بھی نہ سمجھنا کہ آپ یہ مووی فلم جانوگی کیونکہ اعلیٰ مثال الحمد آئی وہ خالق کفیل خالق کفیل جب مخلوق کے وابستہ سے ظاہر ہو اگر براہ رات دو تو اس پر کوئی احترام ہوتا ہے جب مخلوق کے واسطے سے ظاہروں سے دیکھا جائے گا کہ مخلوق کیوں کہ مخلوق کو اختیار دیا ہوا ہے پھر دیکھا جائے گا شرح میں جائز ہے کہ نہیں اگر شرح میں نہ جائزہ تو حرام ہوگا اگر شرح میں جائز گا تو بندوں کے لیے کہیں گے تالک کے لیے نہیں کہیں گے کو ہر پہر کیا ایمان سے بتاؤ ایمان جب کافر مسلم صاحب کو قائدہ کون کرتا ہے وہ فر کو اللہ پیدا کرتا ہے لیکن کیا وجہ ہے کہ ٹرانسفر کو کو کی وجہ سے قتل کر تو رب کو کچھ نہیں کہتے وہ خالق ہے تو مثال یہاں پر مووی فلم بنانے والے کی عدالت نہیں بچے اللہ سارا پر احتراض ہو سکتا وہ خالق ہے یہ کافی ہے کاسب پر بہت اعتراض ہو ہماری بات کہہ رہی نہیں اچھا جی تو انہوں نے لکھا کیا لکھا توجہ کیجیے گا کے شیخ محی الدین در فتوحات مکیہ حدیث سے نقل میں کنت کیا فربودہ اللہ اقالا کرنے اطال سے توجہ بھائی شیخ محی الدین اللہ تعالیٰ نے فتوحات مکیہ شریف کے اندر آپ حدیث لکھ رہے ہیں کیا صلی اللہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے سو ہزار اعظم پیدا کیا کتنا جری گلا بولو حدیث کی تقریر کرنے والے یہاں پر یعنی تشیید المبانی تشہید مبانی کے نام سے کسی عالم نے مکتوبات امام ربانی جو ہے ان کی احادیث تقریب کی ہے جس کا نام رکھا ہے تشیید المبانی مبانی کی تقریر احادیث مکتوبات امام ربانی تو تشیید المبانی والے نے اس کو خالی چھوڑ دیا کہ ان کو جروت ملی رہی ہے لیکن فتوحات مکیا کے اندر موجودہ ہو سکتا ہے ان کے کی جی بھی ہے وہ ان کا ہم اس نے فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی نے کتنے آدم بنائے بولو بولو ایک لاکھ وہ حکایت میں عارت اور حضرت نے حکایت رکھنا کرنا ہے ہر بعد مشاہدات کے عالم مثال کے در وقت طباف کعبہ معذمہ چنی ظاہر تن کے ہمراہ منظم طباق غلند کے آپ ہیں میں ہیں کہ میں عربی فرماتے ہیں میں شراب اللہ کا طباف کر رہا تھا اس طباف کے دوران ایک جماعت طباف کرتے ہوئے میں نے دیکھی میرے ساتھ ساتھ سباب کر رہے ہیں کہ من اچھا رہا نویں کہ میں ان کو پہچانتا ہوں مطراف نہ شاہ دو پہ عربی خاندان تباد کے دوران اس جماعت نے دو شیر پڑے اربھی یقین اربان دو بیتین لفظ لفت کم کما سم صحیح بہان اربیر سے اجمعین انجمای نام جی شیر جس کا ماننا یہ ہے کہ ہم نے بھی تمہاری طرح کئی سال یہاں دباؤ کیے پر من گزرا کہ ہاں ابدال عالم مثال میرے دل میں یہ خیال گزرا کہ یہ شاید بڑی یہ شاید عالم مثال کے ابدال ای خُطور، و ببکارے نے مسور یقے ازیحا بجانے میں من نکاح و فربو کے من آ جملائے تو اسی دوران جب کہ میرے دل میں یہ خیال اٹھا کہ یہ اعلی میں مثال کے ابدار ہیں تو میرے دل کے خیال پر مطلع ہو کر ان بزرگوں کی جماعت سے ایک شخص بولے کہ من اب اج جملہ تو ہم میں تو تیرے ساتوں میں سے ہوں <سلام> اظ رہ اچھا کہ من پر سیزن کے چند سالت از فوتے تو حضرت آپ کو فوت ہوئے کتنے سال ہو گئے سبوت کے آج فوت من زیادہ ہزار سال آئے چالیس ہزار سال سے بھی زیادہ دور ہے من الوب پوچھتا ہوں اب ابتدائے ابل بشر اعلیٰ نبی تو شدہ میں نے سوچا کہ یار ہمارے آدم علیہ اسلام سے لے کر تخلیق کے آدم سے لے کر آج تک سات ہزار سال پورے نہیں ہوئے ابھی کتنے سات ہزار سال ہی نہیں ہوئے یہ ڈائیس ہزار سال پہلے کا دادا کہاں سے آ گیا سمجھ نہیں آ رہی بات ہاں فرمودا مجدس پات لکھ رہے ہیں سمجھ بات کیا اگر یہ فخر بات ہوتی نا شاید وہ جلدی نے عربی رحم اللہ کی سمجھ بات کیا ہے تو پھر ہم چلو کچھ نہ کچھ شخل میں پڑ جاتے رہتے ہیں دوسرے بزرگ کا شخص ہاتھ مل گیا مجھے دلتے سانی جیسے بندے کا بھی آگے دیکھ رہے ہیں فرماتے ہیں جب اس بزرگ نے جواب دیا میرے دل میں یہ خیال ہوا تھا یہ ایک فوراً میرے حدیث یاد آئی رسولا کرن چند لال کا فرمان کون سا وہی اللہ والا تھا میں آتا لہذا سال سے آدم کے سو ہزار آدم پیدا کیے اللہ تعالیٰ بقا سے بولا پھر اس وقت فرماتے ہیں شاید احتبار کی میرے دل میں یہ بات آئی کہ ہاں یہ صحیح کہہ رہے ہیں یہ وہ حدیث بات اس بزرگ کی بات کی تعریف کرتی ہے یہاں تک یہاں تک اسرائیل نے سوال نقل کیا عبارت پیش کی اس کے اندر یہ بتایا کہ حضرت یہ ملک کو آتمہیا کر آگے روز کے سانی اس کا جواب شروع سبحان سبحان اللہ اللہ جواب کا خلاصہ پہلے پیش کر دیتا ہوں پھر جواب سناتا ہوں جواب کا خلاصہ اتنا ہے کہ یہ عالم مثال کی بات یہ نہیں ہے کہ چالیس ہزار آدم اللہ تعالیٰ نے اسی طرح کوئی زمینیں پیدا کی ہیں اور ان کے اندر چالیس ہزار آدم پیدا کیے ہیں نہ ایک ہی ہے سمجھنے لگی حضرت آدم فرمایا یہ مثال ہے کیوں دلیل بڑی کمال سے ڈھونڈی اپنے آپ فرماتے ہیں تم غور نہیں کرتے کہ شیخ کو اس بزرگ نے تباغ کے دوران یہ فرمایا کہ میں تمہارے دادوں سے ہوں چوڑی تھی میں اب وہ دادے ہونے کی رسمت کر رہا ہے امریکہ کیا میں تمہارا دادا ہوں اب یہ تو ناممکن ہے کہ چالیس ہزار آدم ہوں یہ آدم علیہ السلام جو معروف مشہور ہیں ان کی نسل سے ہو ہاں کوئی جانتا ہے کہ عربی حضرت آدم کی اولاد میں سے وہ کہہ رہے ہیں میں تمہارا دادا ہوں کیسے ممکن ہے کہ حقیقت اور رہے جام میں چالیس ہزار ایک لاکھ آدم ہوں یہ اس آدم کی اولاد سے بھی ہوں اس آدم کی اولاد سے بھی ہوں یہ کیسے ممکن ہے معلوم ہوا وہی ہی بتایا جا رہا ہے کہ آلام اثال کی بات ہے کہ عالم اوثال میں, امثال میں یہی تیرا یہاں جو اب سات ہزار سال جس کو ابھی نہیں گزرے یہ عید کی مثالیں پہلے تھی جی تصویریں تھیں اللہ ہلکا سوالہ میں ارے بھائی میں ان کی مثالی شکل ہوں جو چالیس ہزار سال پہلے گزرا ہوں لہذا ایک ہی آدم ہے جس کے تم بیٹے ہو میں اس کی مثال ہوں تو تم میرے میں ایک مثال دیتا ہوں بالکل اللہ تعالیٰ میری تصویر کری پڑی ہو اللہ نے پہلے اللہ تعالیٰ وہ اعلی میں مثال سے میری فوٹو تصویر جو ہے وہ کنی پیش کرتا ہے کسی کے سامنے لیکن اتنا فرق ہے دیر میں رکھنا اتنا فرق ہے کہ بزرگوں کا اعلی میں مثال اور اس فوٹو میں فرق ہے اتنا کیا کہ یہ جس بن کر جس شکل میں مریض پر چلتے کام کرتے وا نہیں آ سکتے یہ صرف شیشے میں جاتے ہیں تو یہ تجویزیں ہیں اور شیشے میں رہتے ہیں نا لیکن ان کا جو عالم مثال ہوتا ہے نا بزرگوں کا وہ عجیب ہے تو عجیب عالم مثال ہے اس کے اندر بزرگ کی مثال جو ہے نا روح نہیں جو ہوتی ہے نا وہ مثالی شکل لے کر کرتی رہتی ہے کسی کو مار جائے کسی کی امداد کر جائے دکھی کے دکھ دور کر جائے یہی وجہ ہے کیبنیٹ نے سہی ہے دلاؤ مجھے شانی حتیٰ حساب سرکار اور گرا ہے مطلب شریف کے اندر فرمایا حضرت فرمایا صحیح کا شخص سے معلوم ہو سیدنا شیخ قبد القادر جلانی اور مواد اس کے خوشربی اللہ ان دونوں روحوں ان دونوں بزرگوں کی روحیں عالم ارواز کے عالم مثال کے اندر آ کر لوگوں کی اپنے جس میں آنے سے پہلے عالم مثال کے اندر آ کر لوگوں کی امدادیں کیا کرتی تھی رو علی اور شہ بقر الدر جیلانی کی ارواہ طیبہ اپنی مثالی صورتوں کے واسطے سے اس ران کے اندر آنے سے پہلے جسمانی شکل میں آنے سے پہلے مثالی شکل میں کے اندر لوگوں امدادیں دیا علی اللہ کے عزیز کے تو اس کی ساری عجیب ہوتی ہے لیکن یہ اس وقت ہمیں بڑی عجیب لگ رہی ہے اور یہ بہت مت سنجو میاں صاحب آرے پہنی. یہ جو ہے نا شہر پانی احمد اللہ رہ ترتے و صبور میں فرماتے ہیں کہ الباف اہ کا اروافلہ کہ ہماری روحیں جو ہے نا وہ جسم کی طرح طاقتور ہوتی ہے اور ہمارے جد روحوں کی نصیب ہو کی باہر لکھ لکھا اس دفتر اس دفتر اجیب لکھے نے بلکہ سنو یہ ہمارے امام غزالی اور بڑے بڑے بزرگوں نے لکھا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم متاثر مقامات پر کروڑوں مقامات پر بچ جاتا اپنے گداموں کو جن کو چاہتے ہیں جارت سے مشرف فرماتے ہیں فرمائے وہ کس طرح ہوتا ہے وہ عالمی مثال ہے مثالی شکل آپ کی روح شریف مثالی شکل لے آنے یہی بچاتا ہے کہ مختلف میں دیکھا جاتا ہے احنا فعلانی احنا فعلانی جو آپ کی حقیقی شکل شریف کا وہ تو ایک ہے کو کسی شکل میں نوازتے ہیں کسی کو کسی صورت میں نوازتے ہیں سے نہیں کیا مسئلہ مسئلہ یہ تمستان مثال شکل بن کر آئے <سؤال> باشا رنگ سبیا ایسے بشر کی شکل میں جو ہے سبیا بالکل مستقیم ایسا <سؤال> جس پر احترام نہ ہو اللہ <سؤال> <سؤال> <سؤال> جس کے اندر کسی طرح کوئی خامی اور آگے نکالا جا سکے بالکل ایسا برابر ہو احتجاج کر بادشاہ رنگ سبیا ویسے بعد والے حضرات جو ویوار اور نقطہ دار جو لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بہت سارا کائنات ہے اندر ایک ہی ہے جس کو رسول اکرم کہتے ہیں سبحان اللہ لگتا ہے کہ حضرت امین رسول اکرم اللہ علیہ وسلم کی نشانی شدود سجیدہ مریم کے بعد اور آ کر آل اور آل کے پوکا پھوکا پور کے شریف میں آل آل حمل پھیل گیا صرف بھوک نہیں اللہ تعالیٰ بتانا چاہتا ہے میری گدرت یہ نہ سمجھو اور منصوبہ بندی والے میرا ایک ہی طریقہ ہے میں تو بھوک سے تو میں ایک طریقہ بند کروں میں دوسرے طریقے سے جاری کر دوں تو لائن آف کیا کیا پن تو بھوک سے بھی کام کرا لیتے اتنا بیوقوف ہے खुदा के मुकाबले हो रहे हैं अल्लाह तनसूबा बनाता है रू के भेजने का और ये बंद करने तो बंदी का वो मनसूबा मंदी का यही मतलब हो गया क्या क्या वो मनसूबों और रूह का मनसूबा बनाता है भेजने का और ये कहते हैं बंद करने अल्लाह तला के मनसूबा को बंद कर सकता है ये इतने पागल के बच्चे हैं ये बंद हो जाए कि मंसूबा मंदी होगा तो बोलो ऐसे है कि नहीं है हाँ हाँ वो वो भी मेरा निशा सा شا کے یہی سو تا مکیاں ہمارے شہر کے اکبر جن کا میں ذکر کر رہا ہوں کہ میرے شاید اللہ ہو ہمارے سستی گزر تو بڑے مشکل گزرے وہ لکھتے ہیں کہ رضی اللہ <سؤال> تعالیٰ کے پاس ان کے والد تشریف رہ گئے چکبر کے اور عالت کی حضور میرے پاس اولاد ہے جو آپ فرمائے آپ نے فرمایا سب بچے پیدا میرے ہو سے ہیں ایک بچہ میری میں رہتا ہے اپنی پیس میری پیس کے ساتھ لگا ہو جو منتقل کرا کر بات رکھی ہے آپ نے فیس لگائی سماج وہ جو بیٹر منتقل کیا گیا وہ یہ شاید دیکھو تو ہاتھ مکیا کے حوالے میں دے رہا وہ جو پرواز کر رہے تھے تو وہ کہتے ہیں وہ شخص بزرگوں کی جماعت بات آئی میرے ساتھوں کو جو وہی اللہ سمجھ آ رہا ہے میرے پڑھنے میں یہ بات نہیں یہ میرے شاید میں لکھی ہے میں نے بیان کر بہت بڑا جہید آدمی ہے اس وجہ سے میں اس پر کلام بھی نہیں کر دے رہا اچھا خیر جناب جی تو مارک ختم ہے ایک اور مثال ہے دو مثال میں ہو دیتا ہوں اسی تاریخی مثال مثالی وجود پر مثالی وجود پر یہ جو مثال ہے فوٹو کی یعنی یہ مووی فلم کی تجویز کی میں نے آپ سے پہلے تھی یہ اس کو سمجھانے اور اس کے مثال ہے ورنہ یہ اس کے مماثل یہ اس کے مماثل نہیں ہے اس کو مناسبت ہو جائے اس کے بٹن پہ جس طرح وہ بولے گا اسی طرح ہوگا لیکن وہ کام نہیں ہو رہا ادھر یہ کام نہیں ہوتا ادھر مالک تعالی جس طرح چاہتا ہے اس طرح اس کو بناتا ہے وہ چلتا حوسو تو وہ تسلیم کا وہ واپس آ گیا بلتیس والا قرآن پاک میں آتا ہے لولا ارغ برہان اگر وہ اپنے لب کی برحان نہ دیکھتا ہاں تو ہے یوسف علیہ السلام کو جو واقع ہے نا اس کے ذرا یہ ہے کہ مفصری نے لکھا ہے ٹھیک ہے تو اس وقت حضرت یاقوب علیہ السلام روشن دان سے ظاہر ہوئے وہی مثالی شکل اور مجھے تو دل کے ثانی سب سرکار بنواتے ہیں بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے یہ مثال کا مسلاجی ہوتا ہے کہ جس کی وہ مثال ہوتی ہے اس کو پتا ہی نہیں ہوتا بعض اوقات ایسے ہوتا ہے اس کو پتا نہیں ہوتا اس کی مثالی شکل آ کر کام کر جاتی ہے جب اس بزرگ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے جب آپ نے ہماری امداد کی ہو بولتے ہیں میں تو یہی میں مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے آپ نے کئی بزرگوں کے متعلق کئی شہیدوں کے متعلق سنا ہوگا تو وہ ادھر بیٹھتے ہیں لوگ واپس آتے ہیں ارے یار کمال ہے یار ہم حج سر میں گئے جہاں پر بھی کوئی کو رکن ادا کیا تم ہمارے ساتھ تھے مجھے تو بات فرماتے ہیں جب ان سے بیٹھتے ہیں بتاتے ہیں کہ تمہارے تمہیں ہم نے اپنے ساتھ حاج کرتے ہوئے دیکھا ہے تو وہ انکار کرتا ہے پریشان ہوتا ہے وہ فرمایا کوئی وجہ نہیں ہے ابھی کوئی مسئلہ نہیں ہے اب بات یہی ہوتی ہے کہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ اس کی مثال پیش کر دیتا ہے اور آج کو پتہ نہیں چلنے دیتا لیکن کام میری زیادہ تر جو ہے فرمایا وہ خود جانتے چلتے ہیں اور خود بخود روحانی اپنی مثال پیش کر دیتے ہیں اور یہ مسئلہ ہمارے ایک دوست کے ساتھ ادھر پیش آیا ہمارے ایڈریس کے لیے نہ انسانی اور نہ انسان کہتے اس کے موٹر سائیکل کو آگ لگ گئی تھی یہ اوپر بیٹھا ہوا گلی بالکل چھوٹی ہے بالکل چھوٹی ہے اوپر بجلی کی تارے اور انسان کے کاف کے ہاتھ لگتی ہیں نیچے پیٹرول کو آگ لگ گئی ہے اب جناب جو اوپر بیٹھا ہوا ہے تو پیٹرول جیسی اوپر بتی کی سارے ہیں کہتا ہے بس میں نے سوچ لیا بھرتا ہوں جس کی وجہ سے وہ آ مرید ہوا حضرت صاحب اللہ وہ کہتے ہیں مجھے حضرت صاحب آئے آپ آ کر مر پاس پاس کر اپنے انسان صاحب نے جب اضرت صاحب کو بتایا اضرت صاحب انکار کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں اس کا یہ سمال ہے مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے لیکن جب یہ مجدر صاحب کی میں نے مکتوبات میں بات پڑھی نا بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ وہ جو دس کی مثالی شکل ہوتی ہے اس کو پتہ نہیں اصل کو پتہ ہی ہوتا مثال کام کر جاتی ہے کیونکہ کام کروانے والا تھوڑا بہن جلنا شاد ہو تو میرے دل کو تسلی ہو گئی کہ یہ وہی ہے سمجھ بات کیا اسی طبیلے تو بھائی مسئلہ یہ ہے کہ آنند تو تبھی گڑھ سے خالی سُنیے عبارت پر پڑھو تو کافی ذرا لمبی ساریا ہے اب کرواتے ہیں مخدوما مقرر ماد مسئلہ پہ آئی نا بہان سے بڑی ظاہر کہتا حضرتم نہ در عالم, عالم شہادت ہمیں حضرت آدمت کے درالم شہادت موجود و در زمین خلافت کیا مقجود ملائق کا شبہ خود تم با قرون متطاولہ ہوں ہر وقت الطان موجود گشتہ بابا صورت آدم زانشہ مسمہ پہ اس کے اوپر آدم منتظر کاروبار مُنتَ... آدم منتظر آزم سب اس کو آمتا حتہ کے سوال و تناسر کے مناسب مثالت نیر بظہور فائبت و کمالات سوری و مانبی مناسب نیر یافتہ در ضہور ظہور بجود آحمد آمدہ تمام شدھ ظہورا نبی والے بہت نیچ دور ظہور ارا ماشاء اللہ تعالی بچوں گوائے سے مثال یا ہوں کے تعلق با سکھا تو سے ہو تمام آخر آن در میں شہادت ایجاد خدا بندی سلطان آمدہ بابج خدا خداوندی جل سلطان ہو محزد و مکرم گشتہ اگر حد ہزار آدم باشند ہزاروںدم ہوں تو سمجھو ایک آدم کے اجزاء ہیں وہ جن جن کے ہاتھ کا ہوں مبادی المقدمات وجود ہے مبادی مقدمات ہیں آپ کے وجود کے جد شہر کے جد کے بزرگ والے زیادہ ان ہزار سال ازخوتے اجدار ہے آدھا سے چار ہزار سال پہلو خوات ہو گیا ہے لطیفہ بو دان در مثال اب لطایت جدید ہے حضرت اسلام میں لطاف لطیفہ جو شکل بحال میں شہادت وجودہ مثال میں شہادت نہیں ہے نا یہ عالم مثال سے کوئی مثال نہیں شکل جنہوں سے نصیب ہوگا اسے نصیب ہوگا کیا فقیر دری باب نادر دور دور فرشتا تھا اب اپنی بات کرتے ہیں مطلب میں نے اپنی جو خدا تعالی نے مجھے نظر دی ہے بات مار میں نے اس کو بہت دور دور تک بھیجا ہے اور تعلق ہوشیار نے بہت پہری نظر سے میں نے ساری شناط کو دیکھا ہے سر عالم شہادت عالم دیگر ب نظر نہ جانا مجھے فرمایا میری باطنی نظر کے اندر عالم شہادت کے اندر وجود کا جہان بولتا ہے وجود کا جہان اس وجود کے جہان کے اندر فرمایا مجھے ایک آدم کے سیا دوسرا نظر آئے ہی خیردہ آلام مثال نظر آتا عالم مثال کے شوقے نظر آتے ہیں تو شوق دے شوق اعلی میں مثال کے شوقے تو پھر باہر نظر آتے ہیں آدم علیہ السلام اسلام نظر آتے ہیں مثالیں نظر آتی ہیں ایک آدم نظر آتے ہیں لال آلم لال جسمانی لحاظ سے کتنے نظر آتے ہیں ایک حضرت سے آپ کی بارگاہ میں آ تھے یا قلبی کی شکل میں آتے تھے کوئی بھائی کل آپ کہہ سکتا شکل کہ حضرت جبریل کو طاقت بخشی اللہ نے انہوں نے کپڑے کے لیے ایک لٹیسے کے حوالے جتنا بھی ہے کلوی کی شکل میں سانی بنا کی بارگاہ میں آپ ہاں وہ بھی ہے واقعہ گرامی کا معلوم ہو یہ بات بالکل آج تو صاحب فرماتے ہیں ارے بھائی توجہ مجدر صاحب فرماتے ہیں کہ آگامی مثال میں تو بہت کچھ نظر آ رہا ہے جب اعلیٰ میں شہادت میں دیکھتا ہوں تو ایک آدم سے سوا اور کوئی نظر ہے اور لیجئے حضرت جی ارے اب میں اثر اتنے اباس پڑھاتا ہوں اور جو ہمارے مشاعت میں سے ہمارے مشاعت میں سے رشتی بدرمیا خوفیا ہے گرام سارے کسانے جو آلہ نے مثال کو ثابت کرتے ہیں میں اثر اتنے اباس کو اس کی طرف اشارہ دکھاتا ہوں جو اشارہ عبد الحی لکھنوی صاحب کو نظر نہیں ایسے ہٹ گرمی کر لی اور چڑھ پڑے جناب جی اپنے ماں نے نکالنے کے لیے یہ ہے دیکھو کیا کہہ رہا کہ کل آر سے نقل وی جو صحیح سلط سے ثابت ہے اس کے عطا بن صاحب والی ذئی روایت جو ہے نا اس کے یہ ہے کہ نبی کا نبی جو <سؤال> اگر مگر بتانا ہوتا مخصوص کیسی عجیب بات ہے نکی چن آدم نکلوں کو یہ عیدا کاجیب بات ہے کیا یہ ممکن ہے کہ ادھر اسی زمانے میں یا کسی زمانے میں ادھر عیشا ہو تو ادھر عیشا ہو ادھر آدم ہو تو ادھر آدم ہو اچھا نام کی تبدیل نہیں ہو رہا ہے سب کچھ ایک طرح کا چل رہا ہے یہ کیا مسئلہ ہے جہاں مختلف ہے سب کچھ مختلف ہے نام ایک طرف کا چل رہا ہے ادھر بھی وہی ہے ادھر بھی وہی ہے ادھر بھی ہوئی ہے ادھر بھی ہوئی ہے. ہے. ہے. ہے یہ کیا مان ہے یہ وہی مسئلہ ہے اپنے آپ کو کسی کامل فقیر کے خود کرتے اور یہ مسئلہ سمجھ لیتے کہ یہ اعلیٰ میں کا مسئلہ ہے شہادت کا ہے ہی نہیں تو اپنے آپ کی بات سمجھا جائے سمجھ آ سے یہ مسئلہ بھی شادت سمجھ آ گیا مجھے یہ حضرت اپنے عباس رضی اللہ تعالیٰ کے واضح سے صحیح اسناد کے ساتھ تفصیل اپنے صبری وغیرہ اپنے تفصیلوں کے اندر موجود ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے بھارت کی آیت بارہ کی تفسیر پوچھی گئی آپ نے فرمایا اگر میں تفسیر کروں تو تم کفر کرو گے کفر تمہارا اس کی تقریب ہوگا میں تفسیر کروں گا تم تقریب کرو دو گے تم کہو گے جھوٹ بول رہا ہے تو یہ تمہاری تصویر تمہارا کفر بن جائے گا میں اس وجہ سے سامنے اس میں جیسے کھولنا پڑا کہ ظالموں نے کھول دیا تو ہمارا حق بنتا ہے وضاحت کرنا کہ صحیح مانا آپ کے سامنے پیش کریں ورنہ یہ مسئلہ سفیا کے کشکا تھا جو سوریا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اگر یہ ثابت ہو تو آپ نے اسی طرح اشارہ کیا نئے پاسوں کی اچھی بات کر رہے ہیں لیں بات کیا ہے لیکن ہمارے یہ مسئلہ اتنا مشکل نہیں رہا ہمارے لیے تو مثال پہلے موجود ہے لیکن یہ مثال ہے فلم کی مثال ہے یہ مثال ہے تو بہت دل نہیں ہے وہ ایک اور جان ہے اور سمجھ نہیں آ رہی آج ہی اس کے اندر تو اتنا بات ہے کہ کمال ہے سب کچھ کر رہی ہے ادھر ہوتا نا اس کی اچھا بات ہے تو مثالی شکلیں بادشاہ جو ہے نا یہ اس کی بات ہو رہی ہے لیکن یہ اس سے چونکہ مختلف مسئلہ تھا یہ سے بہت مختلف مسئلہ تھا اس میں وجہ سے اتنے بات نہ ہو اور دیکھو اب ہم اگر سے سن چکے ہیں ہمارا دل اس پر مطمئن نہیں ہوا ہمیں اتنا مرض میں آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں لیکن کیونکہ ہمارا ریل پھر بھاگ جو ہے وہ ایسے مسئلے کو کبھی مشاہدہ اس نے نہیں کیا لکھا نہیں ہے اس وجہ سے ماننے سے آپ بھی بات کر رہا ہے انکار کر رہا ہے تو بھائی بات یہ ہے کہ یہ باقی مسئلہ اتنا مشکل تھا کہ مجھے پاس صاحب کام کا تھا وہ اس کو چھپاتے اللہ تو کیا کرتے لیکن چھپانے کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ اس کو سمجھنے والے نہ تھے مجد اور ایسے ایسے بزرگ سا سویاد کرا پر باب اکاش کے سامنے جو مسئلہ گزرتا ہے ان کو سمجھا جاتی ہے بولو سمجھ آگے تو کیسی عجیب بات ہے مجدو مجد کا استعمال کر دو استعمال کیا کرتے فرماتے ہیں یار تم سوچتے رہی ہو کہ اگر وہ چالیس لاکھ آدم لاکھ آدم وہ علیحدہ علیحدہ جہان ہے اور اس کے اندر وہ جناب مسئلہ پہ سب کچھ کرتے ہیں اور جناب یہ انہیں کی مثال نہیں ہے تو وہ یہ کیوں فرماتے ہیں کہ میں تمہارا ساتھ ہوں وہ تو بیٹھنے سے اگر فر, والے تو بیٹے بیٹے آدم کے ساتھ وہ اس کے نہیں ہے, کی ہے،, اس آت ہے، وہ ہے मेरे क्योंकि मिसाल मैंने की मिसाल समझ नहीं आ रही मिसाल मैं भी देना चाहता था कि अगर अल्लाह सबारक ऐसा करे मिसाल के तौर पर भाई मिसाल को पहले पैदा कर दे दस हजार साल मेरी मिसाल बना दे आए और मेरे बेटे को कहे वो मिसाल आए और मेरे बेटे को कहे अरे भाई क्यों मेरा बेटा है تو یہ تو مان سکتے ہیں <trio> اگر میری بھی ساری نہ ہو وہ کوئی اور شخص وہ آ کرتا ہے کہ میرا بیٹا ہے تو آپ اس کو سمجھ لیجیے اللہ تعالیٰ معافر ہے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے یہ کتنا غریب بات مان جاتی ہے تو یہ ممکن ہے کہ اگر مکی حوالے کو وہ آکر کرتا کہ تو میرا بیٹا ہے اور یہ بیٹا کسی اور کا ہو وہ دادا کسی اور کا ہو اور کیا ہے میرا بیٹا سمجھ آ رہی ہے اب لطف کی بات یہ ہے کہ مجدد صاحب کے اس حوالے پر اطلاع کے بعد اللہ مولانا نقلوی صاحب جو ہیں ان کی رط کے آخر میں میں شیخ عبد الغنی مجددی دہلوی جنہوں نے اپنے ماجہ کی شرح لکھی ہے اس ان کی تقریر بات کا میں متفل ہو رہا ہوں کہ انہوں نے تقریر لکھی ہے غازی الناس کا وہ تقریر کی بات بھی ذرا سن لیجیے لکھا ہوا ہے رسائے میں کشمیری کیا نا جین افل اس کے آخر میں یہ غازی الناس میں سارا موجود ہے تو یہ لکھا ہوا ہے سورت نم مقبر مولانا شہ قبد الغنی جدید روی المحسم نذیر المدینہ آخر حالت شاہ قبل غنی و جدید ہے جو تقریب کی تاشیر کی تھی جو مدینہ بنور کے نظیر ہے وہاں پر یہ نظر میں لگ گئی تھی شہری رکھ کر کے چلے جائیں گے فرماتے ہیں سورت مثالیہ سمجھو سبجو شاہب عبد الحیب اصیز لکھتے ہو کیا لکھ رہے ہیں سورت مثالیات کا مختلف مقامات میں ظاہر ہونا یہ ہم ثابت ہے یہ ثابت ہے عقلن نقل بھی شرح اس کا انکار نہیں کرتی رقل بھی اس کا انکار نہیں کرتی واہ اور یہ بہت خطری یقینی ہے ماہبا عقل و نتل کے ساتھ دو بڑے طریقہ شہریت سے وجودیہ شروعیا کے اماموں کا مل چکا ہے یعنی کیا مطلب کہ طریقے سے شریعت وجودیہ والے ایک ہو گئے وجودیہ والے ہو گئے شیخ اکبر شہودیہ والے ہو گئے ان دونوں کے کشم کو بھی ساتھ مل چکے ہیں نام نے لکھا شیخی البی اقبائی ون مجلسانی کما ہوا پھر فتوحات ون مکتوبار کا حوالہ آپ کو سنا چکا ہوں کا محول خلاسا جسے سنا چکا ہوں وہ سامنے والا براہ راست میں نے کتو آتما تلاش کیا ہے ببا کاتا باہل آگے لکھ رہے ہیں بابا کاتاب کبھی مولانا اور واقف ہے کہ جو کچھ کیا ہے کہ اپنے سے کیا ہے, لگتا ہے دور زورے کیا یہ باقی کبھی ہے صحیح نہ بات کاتا بہل مولانا قبول زیادہ قبول کے زیادہ لائق یہ ہے اس کا مطلب ہے جو اوپر بات ہے وہ مثالی والی صورت سورت ہے مثالی وہ بھی وہ, وہ بھی وہ. اس کو تو پسی کہ پھر آگے کہتے ہیں, ہیں اخراج قبول خبور. زیادہ قبولیت کے یہ لائق ہے اچھا تو زیادہ یہ لائق ہے اس کا مطلب ہے وہ بھی قبولیت کے لائق ہے آرا اس میں تفصیل ہے اس میں تفدیل نقص سے نفس سے مسلمان مسئلے کو تو سادت کرتا ہے پہلے پھر بعد مما بعد سر کو دس جنا وہ تکلیف بیٹا ہے تو بات یہ کہ قبولیت کے لائق وہ ہے اور یہ زیادہ ہے وہ لائق ہے یہ زیادہ لائق ہے میں نے کہا یار لیا جی آج کا اس طرح کی تکلیف میں نے دے دیں یہ دونوں کو خوش کرنے والی بات ہے کہ ان کو بھی یادی کر گیا ان کو ایسا رادی کیا کہ کہتا ہے کتی ہوئی ہے اچھا حضرت کتی ہوئی ہے تو آپ زندگی کے پیچھے کیوں جا رہے نا اللہ صبح علی عظیم میں حیران ہوں کہ میں یہ بھی سمجھتا کہ جو ان سے صاف اور خطا ہوا ہے غلطی ہوئی ہے صاف ہوا ہے یہ صاف نہیں ہے سیان نہیں ہے یہ وہی بات ہے کہ دونوں کو راضی رکھنے والی بات ہے کہ دونوں دونوں خوش ہوئے سبھی بات کیا ورنہ حضرت فقیت کے بعد کو ذریعت کی اللہ قرآن پاک کی دوائی ہے یقین کا فائدہ نہیں دیتے یا مطلب جہاں یقینی بات کی ضرورت ہے دعوی ہو ارے بھائی دعویٰ ہو ایسا کہ اس کو دلیل یقینی چاہیے تو دور فرماتا ہے کہ زنی سے کام نہیں چلتا سے کام نہیں چلتا کہاں زمان اور کہاں یتیم ڈان کے اندر تو یہ ہوتا ہے کہ دوسری جانب یہ ہوتی ہے کہ ہاں جی وہ دوسری کا دل ہے ایسے لے کر ڈمان ایسے ہی آئے यकीन वो होता है जहाँ पर दूसरी जानक हो रही तो अगर तो अकलन नकलन पकड़ी है अफसोस है अफसोस है और मौलाना आपको सही लग रही अगर है, मैं खैर समझ जाना हो ये गुस्ताफिक करूंगा कि अगर उनमें इतना समझ होती ना तो ये तकरीर का कागज साथ लगने ही न देते तो कैसे अफसोस है तो नहीं नहीं है, तो घेरा बेड़ा भी गर्द कर दिया है کیا کہہ دیا کتنی وہ ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ میں ایسے اچھے دھتے لگا رہا ہوں اور تو اچھے دھن میرے کو یہی زیادہ سہولت ہے بولو ارے بھائی اس وقت کیونکہ آپ اور رب کے دربہ بیٹھے ہیں तो जो हक सामने आएंगे हम उन पर काम करेंगे उनकी जगह पर छोटा बड़ा होना अपनी जगह पर लेकिन बर्बाद ये है कि जब मैदान लग जाता है फिर लग जाता है जब उधर उधर से दोनों तरफ से पहलवान आ जाते हैं तो छोटा भी जो कुछ होता है कब दिखाता है नई बात त्यारोटे आए उनके कुछ भी नहीं है उनके सामने लेकिन अल्लाह तला ने साहब ये मैदान दिया है वो आए वो हमें चैलेंज करते हैं सब चैलेंज करते आओ मेरी बात काज करो कम आ गए اگر وہ اس وقت میں شہادت میں ہوتے تو پھر پتا چلتا کہ ہاں جی میں گرفت کر تقریر پر تقریر تقریر کا مانا ہوتا ہے تارسیم یہ تارسیم نہیں اس کے نام تو تقریر رکھنا چاہیے تارسیم ہے شاطر کا بیٹا گھر کر کے رکھ دیا وہ جو اس کو کہہ دیا جبولیت کے زیادہ لائق یہ ہو گیا تو ہمارے لذیذ کہ آئے پر مانے کے اعتبار سے پر یہی کلام ہے یہ ناممکن ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ حقیقت میں وجود میں آپ جیسے کسی اور زمین میں بیٹھتا ہو یہ جی ناممکن ہے محال ہے اللہ کے اعظم بھی ایک ہی ہوئے ہیں اللہ کے اعظم علیہ السلام اللہ کو ہو نہیں نہیں اس دنیا کا کائنات میں خدا کے دین کے دین سے ایسا مذاق نہیں کرنا چاہیے یہ تو دین کو مذہب بنانے والی بات ہے آج حقیقت وہی ہے مجھے ہمارے بزرگوں اور لطیفے کی بات یہ ہے بند کا بڑا محدود شاہ تشمیری جس کو کہتے ہیں فیض الباری وہ اسی کو مان کر اسی کو صحیح جان کر اسی کو نقل کر کے اور نام تو نہیں لیتا کاشم نانوتری کا لیکن اتنا وہ کہتا ہے عام کر کہ تو اگر ایسی بات کی تعلیم میں ہے ایسی بات وہ تیری سمجھ میں نہیں آتی تو غریب جو سوفیا کا آتی تھا سوفیا کا ذریعہ تبصیل ہے ہر چل پاگل ان کے پیچھے جانا میں آپ کو وہ پڑھ کر سناتا ہوں اٹور شاہ کشمیری کاشن نانو کی جو کو مت دیتا ہے وہ تمہارا کھانا خراب ہو ایسی باتوں میں کیوں پکل ہو یہ سوکھی آئے کے ہم جو بات کر گئے ہیں انہیں کی اتفاق کر لو اٹھاؤ پہ ساد چلو ہم کہتے ہیں بات یہ ہے کہ چلو صبح نام احمد الزاد بریلوی اور سلس کے ساتھ دیکھیے چاہیے چلو اپنے بات کے ساتھ چل پڑو तुछो तुछो। ये दीभागुर बारिश हरा बुखारिया अनवस्था कश्मीरी दोबंदी की जी इसके तीसरी सभा नंबर तीन सौ पर लिखा है ولا حاصل الناي غاب ربنا لا صالمه دور الشارع الله يتلفق اليوم من صلاتنا وصيامنا وان يا تصدق عليه شيء من ایماننا راينا ان نخرج اشرا فوان كان لا حصل كان تحتاحم فيما ليس لك به علم فقل على طريق ارضاء الحقائق ان سبع اضيق لها عن سبعه عوالق وقل صح منه ثلاثه عالم الغيب وعالم الانسان وعالم الأرواح. أوه. أما عالم الظر وعالم الناس كما فقد واضره الحديث لكن و... لكننا ومدريها له عالم برعدي الله فهذه الخمسة وأقرد نحوها اثنين ايضا ونجمع فالشيء الواحد الله يضع من هذا العالم من هذا العالم خائلين ونجد من, من هذا العوالم فالشيء الواحد الله يضع من هذا العوالم إلا ويأفر واحتم وقد مقت عند شرع وجوداته للشيء قبل وجوده في هذا العالم وحين يمكن أن تلتظم أن النبي الواحد في حوالم وخائفة بدون محظور فأسا نعود للا تفسير الله سمائنا وقد نسلنا من قبله وقد قلت اشتير حنكي لما مر على احاديث الناس لم يفسر جذره بل وضع هذا لفظ بعينه فكان قدر انه شيء من غادر حروفه ولذا لا ينهى اللفظ روحه بتقدير وكمان محقق بل على ترىلياته هذا فكانوا حقيقه اخرى فيخشى ان الله تتبدل تلك الحقيقه تلك باليخشى اي ايتون بي اللہ تعالیٰ جسم الارنس محفوظ وکال کا بادن ہو گیا کہتا ہے کہتا ہے خلاصہ یہ ہے کہ جب آپ دیکھتے ہیں عباس ہوئی وہ اس کے ساتھ نماز روزے تو کوئی طلب نہیں ہمارا یہ مانتا ہے کوئی بات اوپر پر نہیں تو ہمارا حق کھمتا ہے کہ اس کو چھوڑی دیں اس کی شرح کریں کے گے یہ اپنا تمہارا انور ہے اس کی مان لیتے اور وہ نہ ہی بکواس کر سکتے اس طرف نہ ہی جان سکتا ہے اگر تیرے لیے ضروری ہے سننے والے اس میں پیدا متأثر چاہتا ہے مسیحال ایسا سبھی علم کہ تم گھسنا ہی چاہتا ہے ایسی بات جس کا تمہیں علم نہیں معلوم ہوا ہے لانا غصہ ہے جاانا گسا شاہ کشمیری مطابق ہے گسا ہے ڈنگل کا بچہ نہ گستا ہے یہ وہ کہہ رہا ہے پکو لڑا سر باب اگر نہیں تا جن جانے کا، نہیں تو نہیں کھلوتا ہکائق کے کری تو مطابق ہاں یہ بات اس نے چلانک کہ سات زمینیں جو کہی گئی ہے سارے دنیاس میں اس وقت سات ہو تو تین عالم تو ان سے ثابت ہو چکے ہیں ایک عالم السام ہے ایک عالم مثال ہے ایک عالم اروا ہے وہ تین اور شاہ ثابت ہو ایک عالم در اور عالم نتما ہے عالم در کر رکھے وہ اس میں امن حدیث کے اندر آئے جناب مشتا شریف میں آپ نے پڑھی ہے اللہ تعالی نے برا وہ نکال کر پائر رکھے تو پھر آدم کی خاص کے اندر حدیف حدیث خاص جو ہے نا حدیف کے ساخ کے اندر عالم درخواست یہ وہ صحیح نہیں کر رہے بالکل اس میں بھی ابھی لیکن وہ کہتا ہے سمجھ رہا ہے اس کے مطابق مجھے اتنا معلوم نہیں ہے کہ یہ خود گراسی جہاں ہے سبھی تو وہ کہتا پانچ جہاں کبھی بن گیا اور زمین کے نہیں ہے پانچ جہاں زمین اچھا اچھا ہزار لوگ آلم پڑھتے ہیں اللہ دوبارہ پتا الگ اٹھارہ ہزار جہان ہے یہ زمین زمین جہان پڑانی کا جہاں پڑھانا ہے اس زمین جس سے بنانے والے کا علم ہے تعینات کی ہر چیز کی صرف اور ناؤ کو دیکھتے ہر ایک اللہ کا جہان نظر آتا ہے اس کو دیکھنے میں مشکل آ جاتا سمجھ آ رہی اچھا پھر آگے وہ کہتا ہے پانچ جہان تو یہ ہو گئے کیا اچھا ٹھیک ہے وہ آخر سے پڑھنا چاہیے وہ آخر جتنا ہوا ایسا رہنے والا ہے تو اور والے دو کوئی اور نکالنا تو ستاروں جنا بڑھائی گئی فرش ہے تو ایک ہی چیز ان جہانوں میں سے جب گزرتی ہے تو اس جہان کے احکام لے لیتی ہے اور شرم میں شہر کے وجود اس عالم میں آنے سے پہلے کئی وجود شرمے کی سابق ہیں اس وقت ممکن ہے کہ تو یہ کہے کہ نبی عبارت مختلف جہانوں میں ایک ہی نبی مختلف جہانوں میں مختلف جہانوں کے احکام لے کر آتا رہا عطا کہ اتا جان بنا لگے تو یہ کہہ تو ساتھ نبی بنا کر ساتھ بنا رہا ہے سمجھ پھر کہتا ہے کہ نسبا کی تفصیل کی طرف ہمیں ہم اور پور کشتی نا پور کشتی ہاڑی کا ذکر کر کہتا ہے کہتا ہے انہوں نے ہر سے نسما سے مارے نا کہ نسما کی نے روح کے ساتھ نہیں دیے گئے پیسے چلے گئے بلوادہ حال لفظ سے اسی طرح نسما کی جگہ ناسما ہی رکھتا یہ کہتا ہے شاہ میں اس کو گیا ناسام رو کے مخالف چیز ہے اسی وجہ سے لفظ روح کو وہاں پر رکھ رہا ہے اور اس لفظ کو چھوڑتا نہیں لفظ لفظ ہو چھوڑتا نہیں لیکن ضرور کرتا ہے تو بجائے تو اگر ماں کی جگہ رکھتا ہوں تو تم ہو جگہ مارا میں اسی کو اسی کا استعمال کرتا ہوں جی اور یہ کہہ رہا ہے کہ شاہ بلی اللہ موسن پھر بھی التاف اور کدش کی نام پڑی ہے اس کے اندر کہتے ہیں یہ ایک ہائی جسم ہوتا ہے جو بدل کے اندر شاعری ہوتا ہے ختم ہونے سے محبوب ہوتا ہے یہ باقی راج کا بندہ مر جاتا ہے یہ ہائی جسم ہوتا ہے سمجھ بات جائے اور وہی ہائی جسم کے خاتوں میں آ جاتا ہے یہ میری اماں آئی ہوئی جسم تو ادھر پڑا ہے اما کہہ دے آگے خام میں کیسے نا ماوی رہی دوبارہ اس کا مطلب یہ نکلا کہ جو بندی بھی انور شاہ کے ساتھ اپنا شاست نوٹری کے ساتھ انور شاہ جیسے جو بندی جو ہیں وہ متفق نہیں ہوئے انہوں نے بھی ملامت کیا کہ بیڑا گرتی ہے کیا خرچ مار دی ہے کامنا بیٹا کر گیا لیکن انہوں نے اس بات کا اگر سے نہیں راہ دی کہ آپ کا استاد سمجھ کر شاید کا ہے یہ شاگرد کا انوشا ہاں یا شکیل کا یہ شکیتوں کا شکیت کا بارہ یہ کہتا ہے شاید جناب اللہ سے بولتا ہے بعد ہمارے نزدیک بایا پر یہ کلام ہے اور اس کو ایسا کرے بن اب سمجھ آ رہی ہے اس کے ہم نہیں جانا چاہتے سمجھ نہیں آ میں کیا کہہ رہا ہوں بولو بولو ہاں اب ایک بات رہ گئی اب ہم نے اگلی ٹیسٹ کے اندر یہ چیز کرنا ہے عبد الر لکھنوی صاحب نے اس کا کیا مانا لیا اثر اپنے پاس آپ ان پر اعتراضات کیا ہوئے جواب کیا دیے ہم ان کی تشکیل نہیں کرتے اور کاثر بھی اور ان کی کرتے ہیں یہ کیا مزہ ہے یہ ہری گر